السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی گزشتہ لحسن میں سے آپ کو کوئی اتفاق ہوا کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کا؟ ویکینڈ پہ گھر جا کے جی آئی ایٹ میں کوئی فوت ہو گیا تھا تو کوئی کو نہلانے والا نہیں تھا وہ تین گھنٹوں سے اچھا پھر الحمد پھر, پھر وہاں تو بہت, بہت زیادہ بیدار تھیں ریڈ کپڑا سر پہ باندھنا ہے اور اہدنام رکھنا ہے اور پھر بہت لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے لیکن وہ بہت گریبی تھے وہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ الحمد کپن کتنی چادروں میں دیا وہ ہمارے پہلے والا جو یہاں کا کفن تھا جو وہاں تھا وہ تو تھا دو فٹ اور تین فٹ کے ٹکڑے تھے بے شمار جو وہ بازار وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے الدا میں بھی بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن رہی ہے کہ جیسے شاید کرتا الگ ہے اور اس کو کرتے کی طرح پہنانا ہے اور سینہ بند الگ ہے اور جو لوگ پیچھے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ اسی طریقے پر ہیں لیکن ہمیشہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی کسی سنت کا پتا چلے یا کسی بہتر چیز کا پتہ چلے تو انسان فوراً ہریسو اور اس کو اپنا لے اور اس میں کاٹنے وٹنے کا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ خود کاٹ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میت کے سائز کیا ہے قد کتنا ہے تو اس کے قد سے تھوڑا سا پاؤں کی طرف بڑھا کے تھوڑا سا سر کی طرف تین برابر کی چادریں کاٹ لیں تو اس میں تو کچھ ایشو ہی نہیں ہے اور بس اسی عرض کے طور پر پٹیاں باندھنے اس کپڑے کی باندھنے کسی اور کی لا کے باندھ اٹس سو so simple ہم نے اس کو پورا ایک سیلیبریشن بنا لیا اتنے تمام یہ ہو یہ ٹکڑا اتنا ہو یہ ناپ اتنا ہو یہ تول اتنا ہو بیری کے پتے اتنے ہو کیا کسی حدیث میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ناپ تول لکھا ہوا کفن کا سائز لکھا ہوا کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے نا کچھ چیزیں کامن سینس ہے اور کامن سینس یوز کرنی چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے میت ہے ایک میت ہے بلکہ اس کا معاملہ تھوڑا فرق ہوگا ایک بالکل پتلا سا ہے چھوٹا سا ہے نحیف سا انسان ہے ایک عورت ہے ایک مرد ہے ایک ایک بیماری میں فوت ہوا دوسرا دوسری میں فوت ہوا ہے ایک کا جسم اکڑا ہوا ہے ایک کا جسم نرم ہے ایک جس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ایک کا جسم کسی اور طرح ہے کیا ہم کوئی ایک ناپ تول کے سٹینڈرڈ لکھ سکتے ہیں کسی کتاب میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں کو کس پہ چھوڑ دیا یعنی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پانی اتنی دفعہ ڈالنا بہتر ہے زیادہ ڈالو لیکن یہ جو ہے نا اتنے مگ اور اتنے ناپ اور اتنے تول اور اتنا لمبا اور اتنا چوڑا اور ایک ٹکی اور دو ٹکیاں اور یہ اور وہ یہ سب فالتو باتیں میں ان پہ بلیو نہیں کرتی یہ سب کس سے کریں عقل استعمال کر کے اس وقت کی ضرورت کے مطابق کریں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جو میت کا لینتھ ہے اسے ڈھائی فٹ پاؤں کی طرح بنتا نہیں پھر ٹھیک طرح میں نے گئی تھی تو انہوں نے ایسے باندھا ہوا تھا کہ پاؤں تھوڑے سے سخت بچائی اور میت کے گٹنے اوپر آگے تھے یعنی کہ اسٹریٹ نہیں تھے hmm. تو اس چیز کا بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ چادر اتنی yes. ہو کہ میت کے پورے پاؤں اسٹریٹ ہوں اور اس کے بعد اتنا ہاتھوں یوں بھی کیا جا سکتا ہے چادروں کے سائز میں میڈیم اسمال اور سائز پکڑے اٹھانے کے لیے مل جائے اس میں تینوں کا برابر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہولڈ اچھا ہوتا ہے پکڑنے میں جب ایک چادر بڑی کریں گے نا تو وہ بیچ میں ایسا نہ ہو کہ سلپ ہو جائے اندر کی طرف مردہ اٹھاتے وقت تو برابر ہی کا پکڑ کے اٹھانا چاہیے سائزز فرق کر لیں بچے کا کفن کر لے کپڑوں کے سائز فرق ہوتے ہیں اسی طرح عورت کا کر لیں مرد کا کر لیں یا کتنے فٹ کا ویسے تو آٹھ فٹ لمبا ہے اور سیون اینڈ ہاف چوڑا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے ایک بڑے والا مردوں کے لیے نائن کر دیتے ہیں جی ایکسٹرا لارج سائز کرتے سم ٹائم ضرورت پڑ جاتی ٹھیک ہے تو وہ الگ والے بہت چھوٹا سائز اور بہت بڑا الگ کر دیں میڈیم جو ہے وہ زیادہ فراہم کر دیں یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ پائجامہ پہنانے میں کس قدر دقت پہننے والے کے لیے پہنانے والے کے لیے اور نہ کسی قرآن نہ کسی حدیث کسی جگہ ایسی کوئی تکلیف دی نہیں گئی وہ وقت دل بہت نرم ہوتے ہیں اس وقت ان کو آخرت کی طرف لے جانا اور تعلیم دینا مجھے امید ہے کہ آپ میرا جینا ورنہ کتاب یا کوئی ایک چھوٹی سی بھی آخری سفر کی تیاری ہے جو بھی اس قسم کا ریلیٹڈ مٹیریل ہے تبلیغ کے لیے وہ ضرور رکھے اس وقت لوگ سننا بھی چاہتے ہیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہماری اس خدمت کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے اور قریب لے آئیں ٹھیک ہے نا یعنی ثواب تو ہے ایک ہے ثواب کو مانا الحمد کفن پہنانے کا بھی ثواب مردن اعلانے کا بھی سب چیزوں کا مدد کرنے کا غم بانٹنے کا لیکن ایک یہ ہے کہ پھر اس سے اگلا اسٹیپ نیکسٹ اور وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا یعنی ایک احسان آپ نے کیا ہے بہت بڑا احسان ہے لیکن اس سے کہیں بڑا احسان جانے والے کے لیے بھی اور جو پیچھے ہیں جانے والے یعنی اس کی جو امین میتر ان کو بھی اللہ کی طرف راغب کرنا تو اس موقع کو بھرپور طریقے سے تبلیغ کے لئے استعمال کریں تو وہ اتنا کیوٹ سب کو کہ آپ سنائے آپ سن اس سے مجھے نا یہ ہوا کہ میں نے سب کا کلمہ سن لیا کبھی اپنی امی کو کہ کبھی کہ نانو آپ سنائے میں نے اس کو کہا نہیں آپ بھی سناؤ اور پھر جب اس نے کلمہ سنایا تو اس کی تھوڑی سی مسٹیک تھی اس کا ٹھیک کرانے میں سب لگ گئے اور سب کلما پڑنے لگے ہم اور دوسرے ہی کہ جب سب باری باری پڑھتے ہیں نا تو جھجک بھی اتر جاتی ہے اور کہنے کے بجائے کہ تم سناؤ اور ہم سب ایک دوسرے کو سناتے ہیں آپ مجھے سنیں میں کو سناتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹیسٹ لے رہا یا مجھے غلط سمجھ رہا ہے رائٹ بات ایک ہی ہوگی کہنے کا انداز فرق ہوگا یعنی مشکل سے مشکل بات آسان انداز میں آپ کہیں تو وہ دوسرا ہی سمجھتے یہ تو میرے ہی دل کی بات تھی ٹھیک اور اگر اپنے آپ کو آپ اوپر رکھے دوسرے کو نیچے دیکھ کے کریں تو بات کا انداز ہی بدل جائے گا ٹھیک ہے نا ایک ہی زوم کر کے کرنا کہ اس کو کلمہ نہیں آتا ہوگا اس لیے میں ذرا اس کو ٹھیک کرانے کے لیے اس کا سنو اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا جی اس سے زیادہ کلوزنس محسوس ہوگی کہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھلا کریں ہم سب ایک دوسرے کے فائدے بھی ہو جائے چلیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے خوش قسمت ہے وہ جس کا واپسی کا سفر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو جس کی موت حالت اسلام میں ہو ولا تم اللہ ون تم تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو خوش قسمت ہے وہ کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی تجہیز تکفین تدفین کے سارے مراحل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں خوش قسمت ہے وہ جو اپنے پیچھے نیک گواہیاں چھوڑ جائے اچھی گواہیاں چھوڑ جائے خوش قسمت ہے وہ جس کے لیے اگلی منزل آسان ہو جائے اور اگلی منزل کونسی ہے قبر کی منزل برزخ کا عرصہ تو آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں دنیا کے ایک مسافر سن لیتے ہیں تاکہ آخرت کی یاد پھر سے تازہ ہو جائے اور ان شاء پھر ہم تفصیلات دیکھیں گے دنیا کی مسافر منزل تی ہے طے کر رہا جو تو کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر جب سے usna دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے سیدنا برا بن آزم سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسو سے تر ہو گئی پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو سیدنا عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہانی کا بیان ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے ان سے پوچھا گیا جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے البتہ قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بات کا مسئلہ آسان ہے اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا قبر کا منظر دراصل انسان کے اپنے اعمال کا منظر ہے وہاں وہی کچھ دکھائی دے گا جو کچھ ہم یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں قبر آپ کے اچھے اخلاق اچھے اعمال اچھے کاموں سے سجائی جائے گی اور جتنے بھی غلط کام ہے حرام کام ہے اور جتنی بھی بدخلاقیاں ہیں بدتمیزیاں ہیں اور برے کام ہے ان کی جو بھی کوئی قسم ہے وہ قبر کے منظر میں تبدیل ہو جائے گی مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو جب بچے اسکول جاتے ہیں یا اور بچوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بعض اوقات ان سے کچھ ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو بولنی نہیں چاہیے جیسے گالی گلوچ وغیرہ کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں اتنی عام ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی گالی دینے میں کوئی ایب یا آر محسوس نہیں کرتے پھر جو بڑے دیتے ہیں تو بچے بھی سنتے ہیں پھر بچے جب اسکول آتے ہیں تو دوسرے بچوں کو دینے لگتے ہیں تو گالیوں کے لفظ خاک اتنے گندے ہو عام طور پر وہ بڑے خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں جب وہ ہنستے ہنستے مزاق میں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں سویرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح مجھے لفظ اب یاد نہیں کوئی لفظ تھا جو میں سیکھ, سیکھ کر گھر اور میرے والد نے سن لیا وقت پکڑ کے سامنے بٹھا لیا اور کہا آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلے گا تمہاری قبر میں ایک سانپ بنے گا تمہارا یہ لفظ تمہاری قبر کا سانپ ہے کیونکہ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے اور قبر میں سانپوں کا ذکر بھی آتا ہے وہ بات ایسی دل میں بیٹھی ایسی دل میں بیٹھی کہ کبھی گالی کی رغبت نہیں ہوئی اور وہ لفظ زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ہم اپنے امال کو برے نتیجے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے یا اس شکل میں اس کو دیکھتے نہیں ہم سمجھتے کیا ہوا کچھ کہہ دیا کچھ کر لیا کچھ بول دیا کچھ سن لیا سو so وٹ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جو معاملہ ہم کرتے ہیں جو جو کام ہم کرتے ہیں جو جو منہ سے نکالتے ہیں وہ سارے کا سارا ایک تصویر میں ڈھلتا جا رہا ہے اور قبر کے اندر وہ تصویریں جیتی جاگتی تصویریں ہو جائیں گی یعنی ہمارا مال نامہ جو ہے وہ جیتا جاگتا وہاں ایک ماحول بنا دے گا وہ آپ چاہیں تو ہولناک بنا لیں اور چاہیں تو بہت خوبصورت بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی دو تو واپس آ جاتی صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کے, اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اب آپ جو چیز چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں عمل میں سے تو ہر شخص کو اپنی موت اور موت کے بعد کے پہلے مرحلے کو یاد رکھ کے عمل کرنے چاہیے جو کچھ ہم دن بھر کرتے ہیں وہ دراصل وہاں کے لیے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بھیج رہے ہوتے ہیں جمع کرا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے لیکن یہاں کچھ رچولز کی بات بھی آ جائے کہ قبر میں دفن کرنا جو ہے اس کے شرعی طریقے کیا اور پھر ہمارے معاشرے میں کیا بدعت پھیل چکی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اخبار پھر اس کو موت دی اور خبر میں دفن کیا ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الم نجعل الارض کی ام کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی یعنی زمین زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی کہ وہ ان کو اپنے اندر سمیٹتی چلی جا رہی ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سورت میں جو ہو ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں اقبرت الرجل ہو یعنی میں نے اس کے لیے قبر بنائی اور قبر کا معنی ہے میں نے اس کو دفن کیا اور کفاتہ کا مطلب ہے کہ زندگی بھی زمین میں ہی بسر کرو گے اور مر کر بھی اسی میں گاڑے جاؤ گے اسی طرح قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا جو زمین پر سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی حیثیت سے متعارف ہوئے وہیں دفن کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے یعنی قران مجید سے دفن کا طریقہ کہاں ملتا ہے حابیل اور قابیل کے قصے میں سورۃ المائدہ میں آتا ہے ایت نمبر 30 31 تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل له فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء تا اخي فاصبح من النادمين اس کے نفس نے یعنی قابیل کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر عبارہ یہ دنیا میں پہلی فوتگی تھی پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ بالآخر اللہ تعالی نے کوہ بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ وہ اس قاتل کو دکھا دے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکے کہنے لگا کبے کی طرح ہونے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش تو چھپا دیتا اور پھر وہ والوں میں شامل ہو گیا تو مٹی میں دفن کرنے کا طریقہ ڈے ون سے ہے پہلے انسان کی پودگی کے ساتھ ہی مٹی سے انسان بنا ہے اور مٹی میں ہی لوٹایا جاتا ہے لیکن آج دنیا میں مختلف قومیں طرح طرح کے طریقوں سے مردوں کو ختم کرتی ہیں یا دفن کرتی ہیں یا پھر جلاتی ہیں یا اور طریقے اختیار کرتی ہیں تو یاد رکھیے کہ دفن کرنا واجب ہے میت کو مٹی میں چھپانا واجب ہے خا کافر ہو یا مومن ہو کوئی بھی ہو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے چوبیس مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے کنویں میں گندے کنویں میں پھینک دیے گئے سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم اپنی زرہ میں پھول گیا تھا صحابہ نے اسے ہلانا چاہا لیکن مشکل پیش آئی تو اسے وہیں رہنے دیا گیا اور اس پر مٹی اور پتھر وغیرہ ڈال کر اسے چھپا دیا گیا تو چونکہ وہ چوبیس تھے تو چوبیس قبریں کھودنا ایک مشکل کام تھا تو سب کو اوپر نیچے اسی میں ڈال کے وہ ایک طرح سے سب کی اجتماعی قبر بن گئی اور ایک جو تھا اس کو اٹھا کے وہاں پھینکنا مشکل تھا تو اس کو وہیں پر ہی مٹی میں دبا دیا گیا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا ابو طالب مر گیا ہے اب کون اسے مٹی میں دبائے گا فرمایا بس تم جاؤ اور اسے دبا کر کسی کو اس بات کی خبر دیے بغیر میرے پاس آ جاؤ چنانچہ میں گیا اپنے باپ کو مٹی میں دبا دیا اور فارغ ہو کر آپ کے پاس آیا میرے اوپر مٹی اور غبار کے اثرات تھے آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بیش قیمت دعائیں کی جن کے مقابلے میں مجھے زمین بھر کے خزانے بھی اچھے نہیں لگتے تب طالب کا نہ جنازہ پڑا گیا اور نہ ہی اس کی خبر دی گئی اس طرح بلکہ اٹھا کے خاموشی سے لے جا کے قبر میں دفن کر دیا گیا مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور کافر کو کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا جس طرح زندگی میں انسان الگ الگ ہے اپنے اندر کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تو مرنے کے بعد انجام کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مشرقوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا بے شک یہ لوگ بہت بڑی خیر سے پہلے ہی گزر گئے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی گزر گئے آپ نے یہ بات تین بار فرمائی پھر آپ مسلمانوں کی خبروں کے پاس سے گزرے فرمایا بلا شبہ ان لوگوں نے بہت بڑی خیر پالی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی مسلمانوں کے لیے قبرستان الگ رکھا کے ساتھ نہیں دفن کیا یہ تو قبرستان میں دفن کرنا سنت ہے صرف شہداء اس حکم سے مستثنا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے قطال کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے مجھ سے میرے والد عبداللہ نے کہہ دیا تھا کہ جابر جب تک ہمارے انجام کا تم علم نہیں ہو جاتا تمہاری ذمہ داری ہے کہلے مدینہ کی نگہداشت کرو اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیچھے بیٹیاں نہ چھوڑی ہوتی تو میری خواہش تھی کہ تم بھی میرے سامنے شہید ہو جاتے جابر کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک میری پپھی میرے والد اور میرے ماموں کو اونٹ پر لاد کر لے آئیں وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں اچانک ایک آدمی منادی کرتا ہوا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے مقتولین کو واپس لے جا کر اسی جگہ دفن کرو جہاں وہ شہید ہوئے تھے چنانچہ ہم ان دونوں کو لے کر واپس لوٹے اور مقام شہادت میں دفن کیا ٹھیک ہے جابر کے والد جو تھے عبداللہ وہ شہید ہو گئے تھے نا اس جنگ میں تو ان کی بھپھی نے کیا کیا کہ وہاں سے اونٹ پر لاد کر کس کس کو والد کو ماموں کو مدینہ لے آئیں تاکہ عام قبرستان میں دفن کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس عہدی کی طرف مڑ دیا جہاں اس وقت شہداء عہد کا مقبرہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا اس لیے غسل دینا اور جنازے کے ساتھ جانا کفن پہنانا یہ سارے بہت بڑے اجر کے کام ہیں اسی طرح قبر کھودنا بھی بہت بڑی اجر کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا اس کے لیے ایسا اجر جاری کر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے میت کے لیے قیامت تک کے لیے گھر بنا دیا ہو. یعنی کفن پہنانے کے وہ سندس کا جوڑا اور قبر بنانے اور اس میں اتارنے کا اجر ایسے جیسے کسی کو گھر بنا کے دیا قیامت تک کے لیے قبر کی دو اقسام قبر دو قسم کی ہوتی ہے ایک لہد یعنی بغلی اور دوسری شک یعنی صندوقی تو ایک لحد یعنی بغلی بغلی کا مطلب یہ کہ پہلے سیدھا زمین میں کھودا جائے جب نیچے تک کھود لیں تو پھر سائڈ سے کھودا جائے یعنی بغل اور پھر اس کے اندر مردے کو رکھ کے اوپر سے بند کیا جائے اور دوسری شق یعنی سیدھی اور پھر اس میں سیدھا ہی نیچے مردے کو رکھا جاتا ہے صندوقی اسے ذریعہ بھی کہتے ہیں شق کے انداز کی قبر بھی ضرورت جائز ہے لیکن لحد افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے غیروں کے لیے ہے یعنی بغلی قبر کہ لمبائی میں شمالم جنوبر اور گہرائی میں سیدھا کھودنے کے بعد اس کی گہرائی میں نیچے دائیں جانب مغرب کی طرف ایک گڑھا کھود کر اس میت کو رکھا جائے اور کچی اینٹوں کی دیوار سے لاہت کو بند کر دیا جائے مٹی جس میں سے نکالی گئی تھی وہی اس جگہ کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ابن عباس سے مربی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی خدائی کا ارادہ کیا معلوم ہُوا کہ ابو عبیدہ بن الجرا مکہ کی طرح سندوکی قبر بناتے ہیں اور ابو طلحہ مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے ہیں تو عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمی کو بلایا ایک ابو عبیدا کے پاس بھیجا دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس اور دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول کے لئے جو بہتر اسی کو پسند فرمالے لے یعنی استخارا کیا چنانچہ ابو تلح رضی اللہ انہوں کے پاس جانے والے آدمی یعنی جو ابو کے پاس گئے تھے کو ابو تلح رستے میں مل گئے اور وہ کو لے کر آ گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی کیونکہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے نا اب دیکھیں کہ ایک دم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر مرحلے پر ہر اسٹیپ پر صحابہ کرام کے بیچ میں چھوٹا چھوٹا اختلاف ہوا آرام مختلف ہوئی لیکن اللہ سبحانہ و کی طرف سے مدد آتی گئی اور معاملے حل ہوتے گئے اور اس کے بعد بھی بہترین طریقے رائج ہو گئے سادمربی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لیے قبر لحت بنانا یعنی وسیع کی اور اس پر کچھ کچھ کٹری کچھ لگانا جیسے رسول اللہ صلیم کی قبر بنائی گئی تھی یعنی شک کے بعد جو سائٹ پر جو کھودا اس کے آگے کی بات ہو رہی ہے اندرونی پیمائش گہرائی قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے حشام بن عامر سے مربی ہے کہ غزب عہد میں لوگوں کو سخت زخم پہنچے یعنی بہت لوگ شہید بھی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی آپ نے فرمایا کھودو اور کشادہ کرو اسے اچھی طرح صاف کرو اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کرو اور قرآن کریم زیادہ جاننے والے کو آگے کرو وہ جو زیادہ قرآن جانتا ہے اس کو آگے کیوں کرو اگرچہ سب شہید ہوئے اور شہادت میں سب برابر ہیں درجہ شہادت میں شہادت کے بھی درجے پہ اور ہر ایک کی نیت اور طریقے اور بہت سی چیزوں کے پوائنٹ ملتے ہیں نا لیکن اس میں پھر بھی ایڈیشنل چیز کیا ہے پچھنے اعمال یعنی خالی شہید ہو جانے سے بھی بات نہیں بنتی شہید ہونے کے بعد بھی درجوں میں جو بلندی اور فرق آئے گا اس میں ایک فیکٹر پچھلے اعمال بھی ہیں انسان کے جو زندگی بھر میں کیا کرتا رہا اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق اب ہم سب اپنے اپنے طریقوں پر غور کر لیں کہ ہم کتنا اس کو پڑھتے ہیں کتنا اس کے ساتھ سنجیدہ ہیں ہمیں نمبروں کی حد تک بازو کا سنجیدگی ہوتی ہے لیکن وہ آتا کتنا ہے اس کی سمجھ کتنی ایکت پر رک کر اگر ہم غور کریں تو کیا چیز اس سے ہمیں مل رہی ہے کیا رہنمائی ہے اس میں اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے تو قرآن مجید صرف پڑھ لینا صرف اچھی تجویز سے پڑھ لینا یا صرف ترجمہ یاد کر لینا یا صرف تفسیر رٹ لینا کافی نہیں بلکہ اس پر غور و فکر اور عمل جو اصل مقصد ہے کتاب کے آنے کا جب عمل ہونے لگے گا تو وہ یاد بھی رہے گا تازہ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی تدفین کے موقع پہ ہدایات دے رہے تھے سر کی طرف سے کھلا کرو پاؤں کی طرف سے کھلا کرو اس کے لیے جنت میں کتنے کھجوروں کے خوشے لٹک رہے یعنی کور اچھی طرح کھلی بناؤ چوڑائی کم از کم چوڑائی بقدر آدھا قد ہونی چاہیے یعنی جتنی انسان کی لمبائی ہے نا اس سے آدھی چڑھائی قبر میت کے کدو کامت سے کچھ لمبی کھودنی چاہیے یعنی تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے قبر میں سوکھی گھاس بچھانا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا یعنی حرم بنایا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوگا گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن وہ مجھ کو حلال ہوا تھا اس کی گھاس نہ کاٹی جائے اس کا درخت بھی نہ کاٹا جائے اور وہاں کا جانور شکار نہ بھگایا جائے اور وہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو اس کی شناخت کرائے یعنی بعد میں پھر ذمہ داری لے کے دوسروں کو بتائے گا کہ میں نے اٹھائی تھی اور یہ اصول بہت اہم ہے کہ اگر آپ رستہ پڑی چیز اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہو گئے اس کے اعلان کے اور مالک تک پہنچانے کے اور اگر آپ نہیں یہ کام کر سکتے تو جہاں پڑی ہے وہاں پڑی رہے کیوں ہو سکتا مالک واپس اپنے الٹے قدموں پہ آئے اور وہ وہاں سے اٹھا لے سیدنا عباس کیا کے یا رسول اللہ ابخر ایک خوشبودار گھاس ہے اس کی اجازت دے دیجئے کیونکہ وہ ہمارے سنار کام میں لاتے اور ہماری قبروں میں ڈالی جاتی تو آپ نے فرمایا ازخر کی اجازت ہے ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ہماری قبروں اور گھروں کے کام آتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر مٹی کے علاوہ خوشبودار گھاس ڈالی جا سکتی بعض اوقات لکڑی کا برادہ وغیرہ بہت خوشبودار ہوتا ہے یہ کی لکڑی ہوتی ہے نا گھاس کی طرح یہ میں گھاس بھی تو ایک طرح سے سوکھی ہے وہ خوشبودار کی بات ا اس خرچہ خوشبودار گھاس لہسا کو حکم نہیں ہے لیکن یہ ہے مٹی کے علاوہ کچھ اور ڈالنے کا جواز موجود ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت جسم میں اثر کے نیچے ایک سرخ چادر بچھائی گئی۔ آپ کے غلام شقران نے اسے بچھایا تھا۔ یعنی قبر پر مٹی کے اوپر ایک چادر بچھائی جا سکتی یعنی کفن کے علاوہ باس کہتے کہ یہ اجازت عام نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ کیا گیا تو اس کو ہر کوئی اپنے لیے ایک جواز بنا کے اور یہ کامنا شروع کر دے یزید میں نسم کہتے ہیں کہ جب ممونا رضی اللہ عنہا فوت ہوئی ہم نے ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخسار کے نیچے رکھ دیا ابن عباس نے اسے پکڑا اور پھینک دیا یہ تم نیا قصہ شروع کرنے لگے پھر قبر میں اتارنا میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہوں دونوں چیزوں کبھی حفیظ حفیظ سے مراد صرف وہ اس وقت کے کام کی نہیں بلکہ ویسے بھی اپنی نگرانی کرنے والے بھی لیکن اگر کوئی نہ ملے تو پھر جو بھی اتار دے اتارنا تو ہے میت ہلکی ہو تو دو آدمی کافی ہیں ورنہ حس میں ضرورت تین یا چار آدمی بھی اتار سکتے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ شاء آپ کو اتارتے ہوئے دکھائیں گے کہ کس طرح اتارتے ہیں نیچے یعنی کون نیچے ہوتا ہے کون اوپر ہوتا ہے پھر کس طرح اس کو سلائیڈ ان کرتے ہیں عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ سارے مرد از رات کھڑے ہو جائیں اور وہ قبر میں جھانکنے لگے پیچھے ہٹ کے ہی رہیں جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہو جو تدفین کے وقت آنی جائے ورنہ لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے میت کے قریبی محرم رشتدار دار قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں عبد الرحمن بن کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں زینب بن تجہش رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی انہوں نے چار تکبیروں سے نماز جنازہ ادا کی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیغام دے کر دریافت کیا کہ ان کی رائے میں انہیں کون قبر میں اتارے راوی کا بیان ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پسند تھا کہ وہ خود یہ خدمت انجام دے تو متحرات نے کہلا بھیجا کہ دیکھو جو انہیں حالت زندگی میں دیکھ سکتا تھا وہی انہیں قبر میں اتارے کیونکہ جسم کو ہاتھ لگے گا نا تو جو زندگی میں دیکھ سکتا تھا وہی زیادہ حقدار ہے کہ قبر میں بھی اتارے اس لیے خامد اپنی بیوی کو قبر میں اتارے تو زیادہ بہتر ہے حضرت سے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم مجھ سے پہلے بہت ہوگی تو میں تمہیں غسول دوں گا کفن پہناؤں گا اور نماز جنازہ پڑھوں گا خود دفن کروں گا میت کو پائتی کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا یعنی جس طرف اس کے پاؤں آئیں گے وہاں سے ڈال کے یعنی پاؤں کی طرف سے جائیں گے اور پھر آگے آگے جا کے سر ادھر رکھتے ہیں پاؤں ادھر آ جائیں گے ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ہارس آور نے وسیعت کی کہ سیدنا عبداللہ بن یزید ان کی نماز جنازہ پڑھائے چنانچہ انہوں نے جنازہ پڑھایا پھر انہیں قبر کی پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا اور فرمایا یہ سنت ہے میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے یعنی اس کا چہرہ کس طرف ہو یعنی ٹلٹ ہو تھوڑی میت قبلہ رخ اب کفن کے بندھن کی گرہیں کھول دی جائیں وہ جو آخر میں ڈالی گئی تھی نا اب وہ کھول دی جائیں گی اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں بسم اللہ وعلا ولا ملتی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نام سے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم اسے رکھ رہے ہیں حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا میت کے لیے مشروع ہے کہ اس کا چہرہ اور بدن پورا ڈھانپا جائے جب اسے قبر میں ڈالا جائے گا اس کی کوئی چیز کھولی نہیں جائے گی یعنی کہ ہاتھ نکال کے باہر کر دیں یا کچھ اور بلکہ پورا کفن اسی حال میں اس کے ساتھ رہے گا اس کے سر سے پاؤں تک یہی سنت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اسی کی رہنمائی کی پر اس کا چہرہ نہیں کھولا جائے گا جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ واجب کیا ہے کہ چہرے ڈانپر سوائے محرم کے یعنی احرام والے بندے کے پھر مٹی ڈالنا ابر اب بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہو دونوں ہاتھ میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے ڈالیں گے شروع وہاں سے ہوں گے تین مرتبہ ایسا کرنا مصنون ہے پھر سارے لگ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑھا پھر اس کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف سے اس پر مٹی کی تین لپیں ڈالی اب ساری مٹی جب اندر ڈل جائے تو جب میت جاتی ہے تو مٹی ظاہر زیادہ ہو جائے گی تو پھر کچھ مٹی تھوڑی تھوڑی اوپر بھی آ جائے گی تو بیرونی ساخت کیسی ہو پھر قبر کی؟ قبر کی شکل قہان نما ہونی چاہیے کوہان نہ اونچائی زیادہ نہ بلند نہ زمین کے برابر زمین سے ایک بالش برابر سفیان بن دینار کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو قہان نما دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی اس پر کچی اینٹیں لگائی گئی اور آپ کی قبر زمین سے ایک بالش جتنی بلند کی گئی بس اتنی اونچی ایک بالش بس اور قرب تھا سوال. قبر کی کھدائی سے نکلنے والی مٹی میں مزید مٹی شامل کر کے قبر اونچی نہیں کرنی چاہیے بس وہی مٹی کافی ہے جو اندر سے نکلی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے اور قبر میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا قبر کو برابر کرنا ابو علی ہمدانی نے بیان کیا کہ ہم نے سیدنا فضالہ بن عبید کی معیت میں روم کی سرزمین میں جزیرہ روڈس میں تھے کہ ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا خزانہ نے ان کی خبر کے متعلق کہا کہ اسے برابر کر دیا جائے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ خبر کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے یعنی اگر کے کوہان کی اجازت ہے لیکن بالکل سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور سر کی طرف کو نشان رکھدے کہ یہ سر ہے اور یہ پاؤں ابو حیاج استی سے روایت ہے وہ کہتے کہ سیدنا علی نے مجھے بھیجا اور فرمایا میں تمہیں اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑوں مگر اسے برابر کر دوں اور نہ کسی مورتی کو مگر اسے مٹا ڈالوں تصویریں مٹا ڈالوں اور قبریں برابر کر دوں مٹی ڈالنے کے بعد پانی چھڑکنا اس کی اجازت ہے تھوڑا پانی چھڑک دینا چاہیے کیوں تاکہ مٹی بیٹھ جائے اور اس لیے بھی کیونکہ آندیاں چلتی ہیں نا تو مٹی ساری اڑ جائے گی اگر وہ جمی نہیں ہوگی تھوڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا پھر کچی قبر قبر پکی بنانا اور اس پہ چبوترا بنانا یا مزار مسجد اور کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ کرنے سے منع کیا نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا کہ اس کے اوپر کو کمرہ بنے یا گمبد بنے یا مزار بنے آپ نے اس سے منع فرمایا سن نسائی کی روایت ہے پہلی دو روایتیں صحیح مسلم کی تھی قبروں پر مسجد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے امبیا کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا کہ عبادت گاہ بنا لیا علامت کے طور پر پتھر رکھنا قبر کے سرانے کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے چھوٹی سی اینٹ سرانے کی طرف رکھی جائے یہ پتھر فقط اتنا بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا لے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے پورے وہاں دیواریں کھڑی کر دی جائیں مختلف مطلب بن ودا بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مزون کی وفات کے بعد ان کی میت دفنا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ پتھر لے آؤ وہ آدمی پتھر نہ اٹھا سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے اور اپنی آستین چڑھائی مطلب بیان کرتے ہیں کہ جن صحابی نے مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کیا وہ فرماتے تھے گویا میں آج بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ نے آستینیں اونچی کی تھی پھر آپ پتھر اٹھا لائے اور اس کے سر کی طرف رکھ دیا فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی خبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا تو نشانی کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے لیکن قبر پہ قطبہ لگانا نام تاریخ پیدائش وفات شجرا شاعری یا کوئی اور تحریریں یہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پر کچھ لکھا جائے سنن نسائی کی روایت ہے 2027 تدفین کے بعد کی دعا تدفین کے بعد کچھ دیر وہی ٹھہرے رہنا میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نقیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا مصنون ہے لیکن وہاں اس سوالوں کے جواب بتانا درست نہیں عثمان بن عفام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکھتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو بے شک اب اس سے سوال ہونے والا ہے یعنی ہم اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا کر کے ثابت قدمی کی اور استغفار کی دعائوں کہنی چاہیے اللہ مسبت بالقل کما سب دنیا اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا ثابت یعنی جس کلم پر یہ تھا جیسے کہ دنیا میں اسے ثابت قدم رکھا یعنی دنیا میں بھی ایمان پر رہا اور اب بھی اس کو اس ایمان کی برکت سے ثابت قدمی عطا کرنا کہ منکر نکی کے سوالوں پہ گھبرا نہ جائے چند اور احکامات مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بننے سے پہلے یہ قبر تیار کروا کے رکھے البتہ اپنے علاقے کے اندر کسی جگہ پر دفنائے جانے سے متعلق وسیع کر سکتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بقی کے قبرستان میں اور سیدنا عمر نے آخری وقت میں حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیے جانے کی تمنا کی تھی پوسٹ مارٹم مومن میت کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گنا زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے اس کی اجازت نہیں اللہ یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو جیسے دنیا میں کبھی ہڈی کاٹنی پڑ جاتی ہے تو ادر وائز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوسٹ مارٹم کر کے میت کی برمتی کرنا اور اندر سے سارے اذار نکال لینا یہ درست نہیں مرتار کو حنود کرنا میت کو حنود کرنا یا جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں حنود کرتے نا اس کو ممی فائے کرنا اس اسی طرح جو پرندے اور جانور ہیں دوسرے حنوت کیے ہوئے ان بیچاروں کو بھی ان لٹکا کے رکھ چھوڑتے ہیں یہ بھی درست نہیں سٹف پرندے ہوتے ہیں نا جو اینیمل بھی اور وہ بھی سمندر میں وفات سمندر میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو خشکی کا مقام اتنی مدت کی مسافت پر ہو کہ میت کی غلے سڑنے کا امکان ہو تو غسل اور کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو وزنی چیز سے بات کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا سعید سلمان ندوی کا معلوم ہے آپ کو جنہوں نے سیرت النبی کتاب لکھی ان کو اسی طرح سمندر میں دفن کیا گیا میت کا سفر دور دراز کے ملک سے میت کو اپنے ملک میں کر دفن کرنا یا آبائی گاؤں لے جانے کے لیے دشوار گزار پہاڑی میدانی علاقوں کا لمبا سفر کرنا درست نہیں یعنی بلا وجہ اس کو اذیت نہ دی جائے اور پھر یہ کہ اس پہ جو خرچ آتا ہے وہ بھی بے پناہ ہوتا ہے بازوقط لوگ قرضہ وغیرہ لیتے ہیں سعید عاشقہ کے بھائی کی حبشہ میں وفات ہو گئی وہاں سے ان کی میت لائی گئی تو بڑے افسوس سے فرمانے لگی مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میرے بھائی کو اس کے مرنے والی جگہ پر دفن کیوں نہ کیا گیا ایک اور حدیث میں انسان جس وقت اپنی پیدائش کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو اس سے اس کی ولادت سے لے کر اس کے آخری پاؤں کے نشان تک یعنی مرنے کی جگہ تک جنت میں زمین عطا کر دی جاتی تو اس لیے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں میں اپنے دیش سے دور ہوں اور پردیش میں مر گیا ہوں وہ ساری جگہ اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جاتی بالفر بننے والا اپنے بارے میں وسیعت کر بھی جائے کہ میری میت کو میرے ملک میرے شہر میرے گاؤں میرے فلاں قبرستان میں لے جا کے دفنائیں جو اس شہر میں نہ ہو مسئلہ تو اس پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ نقل جسد جو ہے وہ جنازہ جلدی لے کر جاؤ کے حکم کے بھی خلاف ہے یہ لامہ البانی کی رائے تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھنا یا کاغذ پر کچھ لکھ کے اس کے اندر رکھنا اور کچھ بھی ایسا کام کرنا جسے یہ سوچنا کہ اس سے میت کے قبر کے عذاب میں کمی ہو جائے گی یعنی اس کے اندر رکھتے وقت یا کچھ لکھ کے رکھتے وقت یہ درست نہیں اسی طرح دفن کرتے وقت کوئی سرہنا وغیرہ رکھنا بھی درست نہیں تدفین کے بعد خبر پہ ازان دینے کی بھی ضرورت نہیں پھر میت کے دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری ازان دیتے ہیں بعض وقت تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور اس کی خود ساختہ حکمت کیا بتائی جاتی ہے کہ جب مردہ خبر میں ازان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا اور یوں اس تیاری کے سبب منکر نکیر کے سوالات کے مراحل سے آسانی سے گزر جائے گا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں اذانے سن کے نماز نہیں پڑھتے وہ وہاں کہاں پڑھیں گے اور پتہ نہیں نیچے آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی کیونکہ میں تو اکثر کمرے کی کھڑکیاں کھولتی رہتی ہوں کہ اذان کی آواز نہ مس ہو جائے اگر اوپر کمرے میں اذان کی آواز آنا مشکل ہے تو وہ کہیں من مٹی کہ نیچے جو پڑا وہ اس کو کہاں سے آواز جا رہی ہوگی قبر کی بدعت بختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کے ان پہ قطب اور شعر و شاعری نصب کروانا بدت قبروں پہ خیمہ لگانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبد الرحمان بن عبی بکر کی قبر پر ایک خیمہ تنا دیکھا تو کہنے لگے اے غلام اسے اخاڑ ڈالو اب ان پر ان کا عمل سایہ کرے گا یعنی کوئی بلڈنگ بنا کے یا خیمہ لگا کے سایہ نہیں ہوتا عمل سے سایہ ہوگا جب حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی بی نے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگائے رکھا آخر خیمہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے ایک آواز سنی کیا ان لوگوں نے جن کو کھویا تھا ان کو پا لیا دوسرے جواب دیا نہیں بلکہ نہ امید ہو کے لوٹ گئے سارا سال بھی کوئی قبر پہ بیٹھا رہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ایسی چیزوں سے اس لیے روکا گیا کہ ہر ایک کی زندگی قیمتی ہے صرف مرنے والا ہی نہیں کہ جس کے غم بنایا جائے اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے انسان کو قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا چراغ موم بتیاں جلانا قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دن تک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآن آیات والی چادریں بچھانا یہ سب بدات ہیں مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسے دینا اور ماتھا یا رخسار یا جسم قبر سے لگانا یہ بھی درست نہیں قبروں کی طرح منہ کر کے دعائیں مانگنا قبر پر نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا بھی درست نہیں کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا نیز ان کے قبروں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا یہ بھی درست نہیں اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے درخواستیں لکھ کے مزاروں پر ڈالانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھیجنا مسجد میں قبر یا مزار بنانا قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھانا قبر پر روپے پیسے ڈالانا بازو کا تو روپیہ پیسہ تو نہیں کھانا پینا چاول اور دال وغیرہ پھینکاتے مدفون لوگوں کے لیے دعا مغفرت کرنے اور خود عبرت حاصل کرنے کے بجائے قبروں پر حاضریاں زیارتیں کرنے جانا اور وہاں بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز اور منتیں ماننا قبروں پر میلے یا ارس لگانا قبر پر صدقہ خیرات تقسیم کرنا مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا وہاں بال دھاگے رنگ برنگ کپڑے اور جھنڈے لگانا عرقیات وغیرہ سے مزاروں کی دھلائی کرنا گلاب کے عرق سے مزار دھونا مخصوص دنوں کو زیارت قبور کے لیے مخصوص کرنا کہ یہ فلاں دن قبرستان جانے کا ہے ہر عید کے دن قبرستان جانا قبر پر اگر بتیاں جلانا اور خوشبو وغیرہ مل کے آنا زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا ڈول ڈھمالوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں چادریں جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں لے کے مزاروں پہ جانا یہ سب چیزیں بدعت میں ہیں پھر روح سے متعلق بدات اور غیر اسلامی رسومات یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والے کی روح چالیس روز تک گھر میں آتی ہے۔ اس وجہ سے چالیس راتیں اپنے گھروں میں روشنی جلائے رکھنا یعنی آف کرنے دیتے کیا پتہ روح آئے اور وہ ہمیں دیکھے اسی سی فقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے ساتھ پھل ساتھ خشک میں اور مٹھائیاں قبر پہ لے جا کے تقسیم کرنا یعنی میلہ بنا لینا وہاں مرنے کے بعد روح کو سواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کا مسلسل چالیس روز تک بہترین کھانا پکا کر اسے بھجوانا اس موقع پر ایک اور عجیب قسم کی تباہم پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کھانے میں ہر چیز فقط ایک عدد ہی دی جائے اس سے زیادہ دے دیا تو خاندان میں کسی دوسرے کی بھی وفات ہو جائے گی اللہ کو بتائے جہالت ہی جہالت تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری کیا کیا جائے علم کو عام کیا جائے پھر جو پوچھے گا نا اچھا یہ کر تو نکلے اگر یہ کہیں لکھا ہوا تو کر لے۔ اگر نہیں لکھا ہوا یا نہیں ہے قرآن و سنت میں تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں نا ہم کوئی کام کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے اجر ملے اللہ کی رضا ملے اور اگر وہ کرنے پر رضا ہی نہیں ملی تو کیا پایا بیوی بچوں کا بھی پیٹ کاٹ کے بازو وہ پھل اور وہ کھانے آنے والوں کو بھی کھلائے جاتے ہیں اور کور کے اوپر بھی بھیجے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں تو sure زیادہ تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی لیکن تھوڑا سا ریمائنڈر یہ کہ باہر سے جو آنے والی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو جب یہاں لایا جاتا ہے تو ان کے آرگنز نکال کے اور ان کی جو منہ ہے اور یہ ساری سٹچز سے بند کر دی جاتی ہیں yes. تو میت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو نہ کا بندوبست اور سارا تو کائنڈلی جتنے لوگ کم از کم یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت زور دیا کریں کہ میت کو واپس نہ کیونکہ اس وقت ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ لوگ خاندان والوں کے پریشر میں آ جاتے دیکھیں ہم لوگ بہت سلفش ہوتے ہیں اپنے دل کی ٹیک کے لیے اپنے دل کے سکون کے لیے اپنی محبت کے لیے دوسرے کو کس قدر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی یہ کس قسم کی محبت ہے جس میں آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے پریشانی کیے چلے جا رہے ہیں دنیا میں بھی زندگی میں بھی اور پھر مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے کہ بس تم یہیں آ کے دفن ہو اور اس کے لیے آپ خود سوچئے اپنے آپ کو رکھیے اس ٹیبل پر کہ جہاں پیٹ چاک کر کے دل گردے آنتیں ہر چیز اندر سے نکال دی اور اس کے اندر پھر سٹفنگ کر کے اس کو سیا گیا پھر منہ سی دیا گیا پھر آنکھیں سی دی گئی ناک وغیرہ وغیرہ کیا شکل ہو جاتی ہے کیا حال ہو جاتا ہے کیا آپ اپنے لیے پسند کریں گے تو پھر اپنی خاطر دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے کیا ملتا ہے آپ کو اس سے کیا ملے گا آپ کو چند دن کے بعد ویسے آپ بھی بھول جائیں گے آپ نہیں تو آپ کے بچوں میں سے کون یاد رکھے گا کہ یہاں کون دفن ہے اور کون نہیں اب دیکھیں نا آدھا جسم تو وہی رہ گیا کیا دفنایا آپ نے پھر یعنی کہ نہ اس کا جنازہ اور نہ کچھ اور یعنی کہ جنازہ ہر پورے انسان کا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وہی دفنا کے اسی زمین میں چلا گیا یا وہ معلوم نہیں کہاں کام آیا کس قدر جاتی اس اسی طرح میڈیکل کالجز میں جو ڈسکشن ہال ہوتا ہے اس کے اندر جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو ڈائسیکشن کی جاتی ہے وہ مسلمان میتیں ہی ہوتی ہیں جو لاوارس ہوتی ہیں ان کو ہی لے جاتا ہے اور انہی کو ہی پھر وہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو یہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے فتوا ابھی پڑھا ہے کہ مطلب مسلمان کی میت کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے دیکھیں نا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کچھ بھی کسی کے ساتھ کرنے لگے نا تو پہلے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں پھر اپنے آپ سے کہیں اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھیں پھر کہیں ہاں جائز ہے یا نہ جائز کیونکہ بہت ساری چیزیں دین کے اعتبار سے ہمیں نہیں بھی حکم پتا ہوتے لیکن یہ تو پتا نا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہماری عقل کہتی ہے ضمیر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جو ہو گیا سو ہو گیا دیکھیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب آئندہ کے لیے منع ہو جائیں ساز میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گی ایک تو یہ ڈائسیکشن کی جو بھی بات ہوئی تو میں بھی ڈاکٹر ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جب تک ڈیسیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم لرن کرتے ہیں زندہ لوگوں کے لیے کیونکہ جب آپ سرجری کرتے ہیں تو ڈیسیکشن سے ہم یہی سیکھتے ہیں نا کہ آرگنس کی لوکیشن کیا ہے نرس کدھر جا رہی ہیں وینس آرٹریز تو وہ زندہ کے اوپر تو نہیں ہم پریکٹس کر سکتے نا جی وہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھ کر اس کے ساتھ کرنا چاہیے نا لابارس لوگوں کو پکڑ کے تو نہیں کرنا چاہیے طریقہ کار وہ بات ہو رہی ہے ہارگن ڈونیٹ کرتے ہیں تو جو لکھ جی. کے دیتے ہیں نا تو اسی جی طرح, جی طرح, طرح اگر کسی کی ڈائسیکشن کرنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم کسی کے سیکھنے کی چیز بنے اور اس کے بغیر سیکھنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہی اب نہیں ہے کیونکہ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اگر ایک میں چونکہ اس فیلڈ کی ایکسپرٹ نہیں اس لیے کو رائے بھی نہیں دینا چاہتی لیکن جب ایک چیز منع کی گئی تو اس کی کوئی ریزن ہوگی اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا لوگوں کا علاج معوالجہ نہیں ہوتا تھا یہ سوال ای میل میں ایک دو بار آ چکا میں میں ہے یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ اسٹوڈینٹس اس لحاظ سے اس میں بر ذمہ ہو سکتے ہیں کہ وہ مطلب ان کی اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق تو نہیں ہو رہا لیکن وہ اس بات کا علم اپنی اتارٹیز کو ضرور دیں اور دوسرا یہ کہ مسلمان کے علاوہ نان مسلم یا اس طرح کافر کی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ کہ آج کل کے زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی کہ ڈائسکشن کی جائے کیونکہ ایسی ڈاکومینٹریز یا موویز بن سکتی ہیں 3D. جی بالکل exactly ایکزیکٹلی اس, اس کے ذریعے سے بہت اچھا سکھایا جا سکتا ہے تو اپنے یہ باڈی آرگنس کو ڈونیٹ کرنا کیا جائزہ جی اس میں حدیث میں آتا نا جو کسی مسلمان کو نفع پہنچا سکے تو پہنچائے اس میں ان آرگنس کو جس کے بعد انسان خود مرنا جائے تو اپنا ہارٹ نہیں کسی کو آفٹر सिर्फ کے بعد کام ہی نہیں کرتے تو بےکار ہو جاتے آئیز ہوتی ہے یہ بھی اگرچہ اختلافی ہے لیکن اس میں کافی سیشن اٹینڈ کیے ہوئے بالآخر یہ ہے کہ جواز کی گنجائش موجود ہے استاذ میرا کوشچن ہے میری فیملی میں اس طرح قبروں پر زیارت کرنا بہت زیادہ عام ہے تو ایک بار میں نے میرے فادر میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں تم نے آنا ہی بند کر دیا تو اس وجہ سے میں ان کی قبر پر جاتا ہوں خواب, خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نا؟ ایک حدیث سے نفس ہوتی ہے جو دل میں باتیں ہوتی ہیں وہی خواب میں نظر آ جاتی اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں دیکھیے ایک ہے شریعت کا حکم اور ایک ہے خواب اگر یہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو کیا کریں گے شریعت, شریعت, شریعت کا چاہے خواب آئے تب بھی اس خواب کی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ واضح حکم موجود ہے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہاں جن چیزوں کے بارے میں نہیں کوئی حکم واضح موجود تو وہ اگر خواب میں آ جائے تو ایسے خواب درست بھی ہو سکتے ہیں مثلا کسی نے یہ ایک چھوٹا سا واقعی کو بھیجا کہ جیسے امانت تو اس دن بات ہوئی تھی نا کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور پھر اس کو واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سواب بھی پیدا کر دیتے ہیں اور کس طرح ایک شخص نے لکڑی کے تنے کے اندر کھود کے اس کے اندر پیسے رکھ کے اور بہا دیے جہاں سے وہ قرضہ لے کر آیا تھا اس کی جانب اور اس شخص کو وہ پیسے وہاں مل گئے بغیر کسی اور کمیونیکیشن کے کوئی اس نے ٹیکسٹ میسج وغیرہ بھی نہیں بھیجا تھا کہ تم یہ لکڑی پکڑ لینا اور لکڑی تو کہیں بھی جا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی پورا کر دیا اس کے جو اس کی نیت تھی لکھتی کہ ہمارے ایریا میں ایک پٹان بابا جو روز صبح تمام گھروں سے کوڑا اکٹھا کر کے بن میں پھینک کر آتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایریا میں ایک صاحب کی وفات ہو گئی کچھ دنوں بعد وہ اپنے ایک دوست خواب میں آئے جو یہ خواب میں انہوں نے ان صاحب کو بہت تکلیف میں دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوڑے والے بابا کو میرا قرضہ واپس کر دے کچھ پیسے رہتے ہیں ان کی طرف یعنی جو مرنے والا ان کی طرف کچھ پیسے رہتے ہیں. ان صاحب نے اس وقت اٹھ کر بابا کو بلایا اور پوچھا پلا صاحب نے تمہارے کوئی پیسے دینے تھے اس نے کہا جی ہاں تین سو تھے شاید وہ ان کے مہینے کی تنخواہ تھی جو ادا کی تھی پھر انہوں نے اپنی طرف سے بابا کو پیسے ادا کر دیے تو بعض اوقات ایسے خواب ہوتے ہیں کہ میت کسی کے خواب میں آ کر اپنے اوپر گزرنے والے حالات کی خبر دیتی ہے کیونکہ وہ اس کی بھی آزاد ہو چکی ہے اور سوتے وقت ایک روح ہماری بھی نکل جاتی ہے نا تو وہ روح آپس میں مل کے ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے بات چیت کرتی ہوں اللہ عالم کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم نہ یہ کوئی طریقہ ہے جاننے کا لیکن جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کا ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہوتا ہوتا. استاد جو بات ہوئی ہے کہ باہر سے جو منگواتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو تو میرے کچھ ریلیٹوس ہیں انہوں نے آلریڈی ویل کیا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان میں دفاع جائے تو میں ان سے بات کری تھی کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہ وہ وہ جو پیسہ اس پہ لگے گا اپنے صدقہ جاریہ کر جی لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے دلی بن بیلجیئم تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا لا ہے کہ آفٹر ڈیتھ انی کیس آپ کو دو ہفتے تک ڈیڈ باڈی دیتے ہی نہیں ہے گورمنٹ والے دیپ اٹ وت دیم اور اس کا کیا فائدہ کہ اگر ہمیں وہاں دفنایا جائے یہاں دفنایا جائے کیونکہ وہ تو پڑی رہنی ہے میں نے ان کو یہ کہا نا کہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے جنازے کو اور دفنا کو تو انہوں نے کہا لیٹ تو وہاں پہ لا ہی ہے کہ ہم وہاں کے نیشنل ہیں تو ہمارے ساتھ ہونا تو یہی ہے تو وائی ناٹ بی گیٹ اب اٹ ان پاکستان تو مجھے سمجھ نہیں آئی پھر اس کی. جی ان کا مطلب یہ ہوگا کہ دو ہفتے وہاں جو رکھتے ہیں تو جلدی دفنانے والے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس سے پہلے پھر وہ ٹرانسپورٹ کر کے کسی اور ملک میں لے جا کے دفنائی جا سکتی لیکن یہ پتا کر لیجیے کہ کیا لوکل دفنانے کے وقت بھی وہ سب کچھ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور سیتے ہیں کرتے ہیں مزید تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں پیرس سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اول تو وہ مسلمانوں کی دفتانی کی جگہ ہے ہی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سال کے حساب سے رینٹ ہے جو بہت زیادہ ہے ایئرلی قبر, قبر کا رینٹ ہے کبر کا رینٹ ہر سال اور پانچ سال کے بعد تک اگر نہ دیں تو پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں کہہ رہی ہے بہت مسائل میں ڈیٹیل میں لکھوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا قبرستان نہیں ہوگا اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ بہت سے مسلمان جو وہاں گئے ہوئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ مل کے ایسے پھنٹس قائم کریں علاقے خریدیں اور ان علاقوں میں مسلمان میتوں کو دفنانے کے لیے انتظام کریں ایک شہر سے پھر دوسرے میں لے جائیں جہاں مسلمانوں کا قبرستان ہے اجتماعی کوشش ضروری ہے اجتماعیت کے بغیر اکیلے اکیلے تو کوئی اس طرح دین پر عمل نہیں کر سکتا آ, فادر کے فرینڈ کے والد صاحب وہ, وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ مجھے مدینہ یا مکہ میں میری فوت کی ہو تو وہ وہیں پہ ہی فوت ہوئے ان کے بیٹوں نے بہت کوشش کی لیکن the government did not allow کہ وہ ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالا جائے لکھا بازوقت فرینڈ وغیرہ سے یوں ہی ہم پیسے لے لیتے ہیں دس بیس روپے کیا وہ بھی واپس کرنے ہوتے ہیں بتائیے ہنڈریڈ کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ پھر وربلی کہنا چاہیے گفٹ ہے تمہارے لیے یہ مجھے واپس مت کرنا لے جاؤ وہ اور بات ہے لیکن اگر یہ اس کے دل میں ہے کہ وہ فرینڈ بھی تو ویسے ہی نا بالکل سخت ہے یعنی کہ دو درہم کو موتی جو ہے کو معمولی چیز ہے اور پر پتہ کیا ہے اگر اس سلسلے کو روکا نہ جائے یعنی دو درہم کی بات اتنی کیوں اب تک چلی آئی تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عادت ہوتے ہوتے بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ہاتھ پڑ جاتا ہے اور لوگوں کا احساس نہیں ہوتا وہ جو ہے ایک بچپن میں شاید آپ لوگوں نے بھی اردو کی کتاب میں کہانی پڑھی ہو کہ ایک بچہ جو بڑے ہو کر اس کو پولیس پکڑنے آئی تو اس نے ماں کا کان کاٹ لیا کہ میں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا تھا تو اس کو تو نے مجھے کیوں نہ روکا تو ایک حقیقت ہے پہلی غلطی پر ہی ایسا پکڑو قریب سمجھاؤ پر ایسا سمجھاؤ کہ اس کے بعد ضرورت نہ ہو یہ ان معاملوں کو ہم بہت ڈھیل دے دیتے ہیں تو پھر بہت بڑے بن جاتے ہیں وہ ٹیچر اسکول میں پڑھاتی ہے تو ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے پتا چلا تو کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں کہ میں غسل نہیں دے سکی نا حالانکہ میری بڑی خواہش تھی اپنی امی کو گسل دینے کی تو میں کہا کیوں نہیں آپ دے سکے تو کہتی میں پیریڈ کی حالت میں تھی تو مجھے اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ پہلے آپ کسی سے پوچھ لیتے کہ اس حالت میں دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا اور پھر ایک اور ٹیجر ہاتھوں پہ مہندی لگائی دلہا اس کو بنایا کہ اس نے تو ابھی دلہا بننا تھا یہ پہلی ہی رہا ہے دنیا سے تو اس کو باقاعدہ وہ سارا سیٹ اپ شادی کا کر کے تو پھر اس کو دفنایا گیا اور پھر میری نند کے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر اس کی ساز کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے میکے والے سب گھر والوں کے لیے کپڑے اور گولڈ لے کے جائیں گے تو ان کو دے کے آ جائیں گے ہاں جی ان کو دے کے آئیں گے اور پورے شادی والے انتظام آتے ہیں کھانے بھی سات قسم کے اور پھر کپڑے بھی اور گولڈ بھی اور جو کچھ دینا چاہے اور بعض ایک یہ سب کچھ کیا ہے دراصل خود ساختہ کس نے یہ قانون بنایا لائن میں جہالت اور خواہشات نفس اور ایک اور پوتگی ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اپنی امی کا کمرہ بنایا ہوا ہے جس میں پورا ان کی پیپسی تک رکھی ہوئی ہے کہ امی کو پسند تھی اور کھانا شانا کچھ اللہ رحم کرے سب پر چلیے اَذب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کو دفنانے کے بعد دعا مانگنے کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتے ہیں دوبارہ سے زندگی کی وہی روٹین شروع ہو جاتی کچھ دن تک مرنے والے کی یاد اور اس کے غم میں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بالآخر مرنے والا تنہا اپنے انجام کو خبر میں بھگتتا ہے اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اس کے پاس وہی ہے جو وہ لے جا چکا اور دنیا کے باقی سارے کام کاج کاروبار ویسے کے ویسے چل رہے ہیں لوگ ترقی کی طرف دوڑے بھاگے چلے جا رہے اور مردہ اپنی قبر میں ساری دوڑ سے رک کر قیامت تک کے لیے ایک جگہ پر قید ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم جانیں اور پھر تیاری کریں یہ وہ گھر ہے جو ہم نے اپنا خود بنانا ہے. کوئی گھر ماں باپ فراہم کرتے ہیں کوئی گھر ہمارے لیے ہمارے شوہر کوئی ہمارے بچے لیکن یہ گھر ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی بنانا ہے تو روز سوچئے کہ میرا گھر کیسا ہوگا مجھے کیسا گھر چاہیے اور جس کوالٹی کا جس درجے کا جس طرح کا چاہیے اسی طرح کی محنت کوشش اور اللہ سے طلب ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں میت سے فرشتوں کے سوالات ہوتے ہیں قبر کا عذاب اور آرام بر حق اور سچ ہے انسان جو روح اور جسم سے مل کر وجود میں آیا ہے دراصل اس کی زندگی کا آخری اور لافانی دور تو وہی ہے جو یوم حساب کے فیصلوں کے بعد شروع ہوگا البتہ اس دور کے علاوہ اس کی زندگی جن مختلف ابتدائی ادوار سے گزرتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ سب فانی ہیں بلکہ آگے کو رواں دواں ہونے کی صفت کی وجہ سے ان کے واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں خالق عظیم نے جسم بنایا روح ڈالی وہی روح جو عالم عمر بن خالق نے پہلے سے تخلیق کر رکھی تھی قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اشد ہوں اشد ہوں سیم الربی کم کالو بل شہید اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے بہرال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہماری زندگی پیدائش سے پہلے بھی مختلف اتوار سے گزری پھر پیدائش کے بعد بھی بچپن جوانی بڑھاپا اور پھر اس کے بعد اگلے اتوار یا اگلے ادوار جس میں قبر اور اس کا حساب کتاب اور پھر وہاں سے اٹھ کر حشر میں حساب کتاب اور آخری منزل اور ہمیشہ کی زندگی انسان کو نصیب ہوگی جس طرح دنیا کی زندگی میں ایک مخصوص وقت گزرتا ہے اسی طرح قبر میں بھی ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہم ہوتے دیکھیے کہ ایک وہ وقت تھا جب آدم کی پوش سے آپ کو پیدا کیا گیا اور آپ انتظار میں رہے یہاں تک کہ آپ دنیا میں آگے وہ مدت وہ عرصہ وہ وقت کتنا تھا کچھ معلوم نہیں ہمیں حل ات السان حین و من یقن شمدورا انسان تو تھا لیکن اس کو پتا نہیں کہ وہ کہاں تھا اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا نام بھی نہیں تھا پھر ماں کے پیٹ میں نو مہینے پھر اس کے بعد دنیا میں زندگی کا ایک بڑا عرصہ چھ سات آٹھ دس سال تک کہاں رہے غفلت کا بے ہوشی کا پھر انسان سوچ سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے شور کو بلوغت کی عمر کو جوان ہوتا ہے پھر چند سال ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ حافظہ ختم ہونے لگتا ہے اور پھر بڑھاپے میں قدم رکھ لیتا ہے اور پھر اگر زندہ رہے بھی تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو موسٹ پروڈکٹیو زندگی کب ہو سکتی بہترین حصہ کون سا اس وقت آپ میں سے میجورٹی کے پاس لیکن افسوس یہ کہ شیطان عمر کے اسی حصے کو لغویات میں اور فضولیات میں کہہ کر کہ ابھی تو تم جوان ہو کھانے پینے اور عیاشی کرنے کے دن ہے اس لیے ابھی آخرت کے بارے میں مت سوچو لیکن بہت جلد وہ وقت آ پہنچتا ہے کہ کبھی جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے اور کبھی بڑھاپے کے بعد پھر قبر کی زندگی ہے تو قبر کی زندگی کتنی طویل ہے برزخ کا قیام کتنا نو مہینے دس سال چالیس سال سو سال کوئی پتا نہیں اللہ کے علم میں کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ کب کون دنیا سے جائے گا اور کب قب کون قبر سے اٹھے گا وہی اٹھائے گا سب حشر کا ایک دن ٹائم لائن بنائیے حشر کا دن کتنا پچاس ہزار سال اس کے بعد جنت ہے جہنم اور وہ امدت اور وہ زندگی کتنی ہمیش ان اب آپ مجھے یہ کہ کرنے کا وقت کتنا سا ہے بس اس سارے میں پیچھے بھی چلے جائیے آگے بھی چلے جائیے بیچ میں چند سال کیا اس میں ہم اللہ کے اطاعت میں اپنا وقت نہیں گزار سکتے کیا ہم اپنی جان مال جسم روح دل دماغ ہر چیز سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے چند سالوں کی تو بات ہے ہم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ یہ چند سال صرف کھانے پینے اور بدپیزیاں کرنے اور ایشو عشرت کرنے کے اور حرام کام کرنے کے اپنے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے کون جانتا بڑھاپا آتا کہ نہیں آتا اپنی زندگی کے اس وقت ایک ایک لمحے کو جب تو اللہ نے ہم کو ہوش دی سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو بہترین سے بہترین کاموں میں لگا دیں اور کبھی سستی نہ کریں اور کبھی کسی اچھے کام کو بوجھ نہ سمجھیں کہ ہائے ہمیں یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے اب یہ بھی کرو اب یہ بھی کرو اب ہم تھک گئے نہیں ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں چن کے اپنے اس دین کی تعلیم دی اور ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا اور پھر آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کریں کہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو موسٹ پروڈکٹو بنائیں اور بہترین طریقے سے اس دنیا سے جائیں تاکہ کوئی ریگریٹس نہ ہو کہ لا عیشہ اللہ عشہ الاخرہ ایس تو آخرت کا عیشہ زندگی تو وہ زندگی اور یہاں کام کرنا ہے ہمیں اور پھر لقت خلق نل انسان ابھی اللہ نے انسان کو مشقتیں پیدا کیا تو راحتوں کے پیچھے مت دوڑے مشقتوں کو انجوائے کریں کام کرنے کو انجوائے کریں تو تین طرح کے وقت ہو گئے ایک ہے جو بالکل غفلت کا وقت ہے ایک وہ وقت ہے جو شعور کا وقت ہے اور ایک وہ وقت ہے جو پھر غفلت کا اور اس کے بعد پھر جزا کا اول دور جو پورے پورے شعور میں ہے انسان کے لیے انسان کے لیے وہ وقت کیسا ہوگا بے ہوشی کا نہیں ہے قبر کا وقت بلکہ ہوش و حواس کا وقت ہے اور پھر آخرت کا تو ایک ایک مرحلہ انسان کے سامنے ہوگا تو عقلمی اس میں کہ جس وقت کو ہم بے شوری میں گزارنا چاہتے اس کو بھی باشعور بنا بنانے جاگتے رہیں جاگ کر زندگی بسر کریں اور اپنے کل کے لیے کچھ کر لیں یادینا منتق اللہ ولتما قدمت وط اللہ اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کل کے لیے کیا کیا ہے؟ قبر کا گھر کیسا تیار کیا اور آخرت کا کیسا اور اللہ سے ڈرو تو اللہ کا ڈر جو ہے وہی اس زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے قبر کی زندگی کیسے زندگی ہے؟ ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھیجا جانا ہر ایک کی قبر اس کو بھیجتی حق کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھیجا جاتا ہے سکڑتی اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سات بنواز ہوتے کبھی آپ کو بھیڑ سے رش سے دبنے سے کراؤڈ سے وحشت تو نہیں ہوتی سانس رک جائے گا تو نہیں وہ کہتی کہ میں عمرے پہ گئی اتنا رش ہوتا تھا کہ میں کعبے کی طرف جا نہیں پاتی تو میں رونا شروع کر دیتی تھی کانڈ پھر قبر میں اندھیرا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یعنی نماز جنازہ جو آپ لوگوں پہ پڑھتے تھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے خوف آتا ہے اندھیرے سے وحشت ہوتی اندھیرا بے چین کرنے والی چیز ہے ٹھیک ہے جب تک آپ سوتے آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے ادر وائز آپ اندھیرے میں جاگ کے بیٹھے رہے اقل کا لٹایا جانا عبداللہ اللہ ابن امر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے کی رسول کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح یہ مصعب احمد کی روایت بالکل آج کی طرح تم ہوش و حواس میں ہو گے عقل میں ہو گے پتہ چل رہا ہو گا یہ کیا ہو رہا ہے یہ اندھیرا ہے یہ کیڑا ہے یہ پھنا ہے مومن اور قبر کی زندگی جان نکالنے کا مرحلہ ان الذين قالوا ربنا اللہ تم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر خوب جمے رہے ان پر فرشتے اترتے موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں ان کے پاس کہتے نہ ڈرو نہ غم کرو اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو یعنی ان کے لیے خوشخبری لے کر آتے اللہ توفا ملا اکتو تیوی نہ سلام و علیکم سلام کرتے ہوئے آتے اد خل الجنت بے ماک تم تاملون تو جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے قبر ان کے لیے اد خلو کہاں داخل ہو جاؤ اس وقت موت کے بعد یعنی چلو جنت کی طرف بڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن جنت کی حنوت ہوتی تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں دور تک جہاں تک کوئی دیکھ سکے ملک الموت سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں نفس سے مطمئنہ اللہ کی اور خوش کی طرف چلو چنچے اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے وہ تو لیتے اور فورن جیسے ڈاکٹر ڈلیوری کے وقت بچے کو جو لے رہا ہوتا ہے لے کے فوراً آگے ہینڈ اوور کرتا ہے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر پھر اپنی لائی ہنوت مل کے لے جاتے ہیں اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی جیسے مشق ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں تو روح کے ساتھ تو یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ اوپر چلی جاتی اب باقی جسم رہ جاتا ہے موت کے وقت مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کیونکہ اسے جنت کی خوشخبری مل چکی ہوتی ہے ایمان والوں کی روح کا آسمانوں پر استقبال ہوتا ہے تہیت یوم قون سلام عدل اجرن کری ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے یعنی یہ قیامت کے دن بھی جنت میں بھی اور اس سے پہلے بھی جب روح جاتی تو ان کے اعزاز کے ساتھ استقبال حدیث میں آتا ہے اپنے کی روایت ہے فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا فلاں شخص ہے کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا پاک بدن طہارت کا صحیح اہتمام داخل ہو جاؤ اے قابل تاریخ شخص اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے کیا اے پاک نفس جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں یہ کہا جاتا رہتا یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ازا وجل ہے یعنی اوپر تک ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانے کا منظر یعنی ایک آسمان تک پہنچی پھر وہاں سے اور فرشتے مل گئے وہ آگے تک چھوڑ کے ہے پھر آگے سے اور مل گئے پھر آگے سے تو ہر ایک استقبال بھی کرتا ہے اور لے کے وہاں تک پہنچا کے اپنا کام ختم کرتا اس سے بڑا آنر کسی کو مل سکتا اس سے بڑا ویلکم کبھی کسی نے دیکھا لیکن یہ کس کے لیے پاک جسم پاک رو پاک رو کون سی ہوتی جسم کی پاکی تو سمجھ آ گئی نہانا دھونا صاف ستھرا ہونا جسم کی پاکی کے علاوہ رو کی پاکی پھر کیا ہوئی قد افلاح من زکھا ہا وقد خواب من دسا اپنے دل کو حسد نفرتوں شک شبہات شہوات ان سب چیزوں سے صاف کرنا ہر ایک کو معاف کر کے پرسکون رہنا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ پکارتے تھے حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے بلندیاں ہی بلندیاں ایسی روح کے لیے کیا وحشت ہوگی کچھ بھی نہیں پھر روحوں سے ملاقات فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ کہ جو تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی اور اس سے دریافت کرتے ہیں فلاں کا کیا ہوا فلاح نے کیا کیا پھر وہ ارواح کہتی ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یعنی اتنے سوال نہ کرو یہ دنیا کے غموں کو چھوڑ کے آیا ہے کرنے دو ایسے میں جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو آتے ہی لوگ اس سے بہت سی باتیں پوچھنے لگتے ہیں تو پھر کوئی ہمدرد بیچ میں سے کیا کہتا ہے چلو چھوڑو باتیں بند کرو اس کو آرام کرنے دو پھر روحیں نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات اور خبریں پوچھتی ہیں کیونکہ اور تو ان کا کوئی واسطہ ذریعہ رستہ نہیں اب ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں جب وہ بندے اسے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اپنے بھائی کو آرام کرنے دو وہ دنیا کی بے اور پریشانی میں مبتلا تھا اسی لیے پتا چلتا ہے کہ مومن دنیا میں کبھی کچھ نہیں رہ سکتا بلاخر وہ پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا فلاں بہن کی سنا ہے اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر تو وہ کہتے ہیں ان لا اینا تو یہاں نہیں آیا نہیں کا مطلب یہ ہو کہ ٹھکانے جہنم میں چلا گیا وہ برا ٹھکانا ہے اور بری پرورش گاہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک امال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اپنا اچھا عمل دیکھ لیتے تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر یعنی اپنی رحمت کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ پیچھے والوں کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں ان کی اپنی ایک دنیا ہماری اپنی ایک دنیا خواب کے ذریعے کئی ملاقات ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا کیسے ادر وائز ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں تو واسطہ کون ہے خبریں پہنچانے کا بعد کے لوگ جو وہاں مر کے جاتے ہیں اب وہاں ہائٹ تک پہنچنے کے بعد پھر واپس آتی ہے رو روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام ہے امال الین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیوں میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنارے اس کی روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے قبر میں آ جاتی ہے روح ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے ان اس کو سنوائی جاتی کہ سب واپس جا رہے اب آپ اکیلے بیٹھے اور سب جا رہے پھر خبر کا وسیع اور روشن ہونا اب ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کو کر دیا جاتا ہے باغ ہے ستر ہاتھ بڑا ستر گز لمبا اور اس کے لیے چودہ کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی جیسے رات کے وقت کو اپنے باغ میں بیٹھا مومن کا انجام ہوتا ہے لیکن اس کی فیلنگ ایسے ہوتی ہے حالانکہ وہ قبر تو چھوٹی ہوتی ہے مگر بہت بڑی کر دی جاتی ہے من رکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں میے سے سو سوالات کرنے والے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ان کا رنگ سیا اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ایمان والوں سے قبر میں فرشتوں کے سوالات یثبت اللہ الذین تو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا حنیا خم ویوبل اللہ علمی ویوبل اللہ علمین ویف اللہ عش قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو ثابت بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان والے ہی منکر نکیر کے آگے ثابت قدم رہتے ہیں انہی کو جواب آتے ہیں باقی نہیں لکھ سکتے زہرا جنہوں نے سبق یاد کیا ہوتا ہے وہ پرچہ حل کرتے ہیں نا تاشہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی تو میرا کیا حال ہوگا میں تو کمزور عورت ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قولِ ثابت کے ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے جس کو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی جم جاتا ہے دنیا میں بھی اس رستے کو نہیں چھوڑتا وہ کفر کی طرف جانا کسی اور چیز کی طرف جانا اتنا ہی ناگوار سمجھتا ہے جیسے آگ میں جانا تو جو لوگ دنیا میں ان القال ربن اللہ تم مستقام ہو تو پھر آخرت میں بھی ان کا انجام کیا ہوگا وہاں بھی ان کی حفاظت ہوگی پھر قبر میں نیک امال مومن کی حفاظت کرتے ہیں بتائیں کہ کون سے امال کہاں ہوتے ہیں نماز کدھر ہوتی ہے قبر میں سر کی طرف سر کی طرف سے پروٹیکٹ کرتی روزہ دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ زکوت بائیں طرف سے دیگر نیکا مال صدقہ نوافل نیکی لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کی طرف جب سر کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے ساری نمازیں پوری ہوتی کمپلیٹ وال تو اس کے دائیں طرف سے آنے لگتا ہے روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر بائیں طرف سے آیا جاتا ہے زکات کہتی ہے ادھر سے بھی آنے کا راستہ نہیں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے. تو دیگر ساری نیکیاں جو بھی لوگوں کے ساتھ احسان بلائیں کی وہ آ جاتے ہیں ایک اور روایت میں آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے پس جب اس کے سرحانے کے جانے آیا جاتا ہے تو اس کی قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی دونوں ہاتھوں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو سد کا دھکیل دیتا ہے پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو مسجدوں کی طرف جانا دھکیل دیتا ہے یعنی جن آزاد سے آپ جو کام لیتے ہیں وہ وہاں پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں سوچتے کیا بولتے کیا نمازوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں پھر یہ کہ میت کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے منکر نکیر اٹھا کے بٹھاتے ہیں پھر اس سے سوال کرتے ہیں کون سے سوال الثلاثہ تین سوال من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا مومن کی مدد کی جاتی ہے وہ گھبراتا نہیں بلکہ پرسکون رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی میں وقت گزارا وہ کہتا اسلام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا کہتا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کی تصدیق کی تھی اور صحیح جواب دیتا ہے تو یہ پاس ہو جاتا ہے درست جوابات پر کامیابی نصیب ہو جاتی قیلت خلل جنت با غفر علی من ویون <الْمُكْرَمِينَ> سورت یاسی میں آتا ہے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش کیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا یہ کون سی عزت تھی کہاں کی عزت تھی اور کہاں کی بخش بما غفر علی ربی اس کا مطلب حساب کے بعد بخش ہوئی اور ساری زندگی کے گناہوں کا کفارا ہو گیا اس کے اس آخری نیک عمل کی وجہ سے مومن کے اچھے جواب پر پھر کیا ہوتا ہے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا فرش پچھا دو جنت کے کپڑے پہنا دو جنت میں سے دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد دے نگاہ گاہ کر دی جاتی آپ سوچئے کہ آپ سو رہے ہوں اور فریش ایئر آ رہی ہو کمرے میں اور خوشبو بھی ہو اس میں اور کوئی ڈسٹربنس بھی نہ ہو کیونکہ چاروں طرف سے آپ کے والنی اس طرح کی ہے کہ کوئی اندر نہیں آ پا رہا سکونی سکون ہی سکون پال انسان کے قبر کی تنہائی کو دور کرتے ہیں وحشت کو دور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے کون آتا ہے خوبصورت لباس والا انتہائی عمدہ خوشبو والا اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو مبارک ہو یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتا بتا رہا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت ابھی کام کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں ابھی قیامت آ جائے کیونکہ وہ پاس ہو گیا نا ایک طرح سے سلسلہ صحیح کی حدیث ہے کہ حدیثت تھری فور ایٹ فور اندا ہر رل قبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے گرمی دور کرتا ہے تو جتنا صدقہ کریں گے اتنی قبریں ٹھنڈی ہوں گی جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے شہید کی روح سب پرندوں میں ڈالی جاتی جو صبح شام جنت کے درختوں سے کھانا بھی کھاتی باقی لوگوں کو بھی صبح شام جنت کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی اچھا ٹھکانا دیکھ کر اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو نہ میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے یعنی اللہ کی ہدایت کی وجہ سے یہاں پہنچا تو اس جگہ کو اچھا بنانے کے لیے کیا ضروری ہے پھر ہم سب کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو لا علمی اور جہالت میں الٹے سیدھے کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں اصل میں یہ جتنی بھی بدات ہیں اور جتنی بھی جہالت کی باتیں ہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں دے وانٹ سم ایکٹیویٹی تو جو انہیں کچھ بتاتا وہ وہی کرنے لگتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں انہم لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اقل دیا نا بتا دیا کہ ٹھیک اور غلط میں فرق کرو کہاں سے جس نے ہمیں بتایا کہ صحیح کیا اور غلط کیا لیکن عموماً لوگ اس طرف آنا نہیں چاہتے انہیں کو بتائے بھی تو اور وہ عذر بھانے کر دیتے سننا نہیں چاہتے لیکن کچھ سننے کو تیار بھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پڑ ایک لاکھ سے زائد کے مجموعے میں فرمایا تھا کہ بلے او انی والا وہ آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ خا ایک آئے تھی کیوں نہ ہو اور وہ ایک آدھ پہنچتے پہنچتے پہنچتے آج ہم تک آ پہنچی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بدعات میں نہ پڑے بلکہ صحیح کام کریں وہ صحیح کام جو ان کی قبروں میں ان کی روشنی اور خوشبو کا سبب بنے جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر قبر میں حساب کتاب ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا تو قیامت والے دن کے حساب کتاب کا کیا مقصد ہے کبھی آپ نے کوئی کسی گورنمنٹ جاب کے لیے انٹرویو دیا ہو کبھی ایڈمیشن کے لیے آپ کہیں گئے ہوں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے سیدھے جا کے تو جس نے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کے دفتر میں پہنچ جاتے کیا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے پھر ایپلیکیشن جو آپ سبمٹ کراتے ہیں اس میں کچھ سوال ہوتے ہیں کبھی آپ نے ویزا اپلیکیشن بھری ہے وہاں کچھ سوال لکھے ہوتے ہیں وہاں بھی سوال لکھے ہوتے ہیں پھر جب آپ ویزا دینا ہوتا ہے پھر آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں کچھ سوال ہوتے ہیں وہاں جی ایسے سوال ہوتے ہیں جب ان کو نکیر بھی شاد نہ کریں آپ سے جی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ امیگریشن پہ پہنچتے ہیں جس ملک کے لیے آپ جاتے ہیں وہاں سوال ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے بھی وہ جو آپ نے پیپر میں لکھے تھے وہ کافی نہیں تھے یا وہ جو آپ نے اپنی امبیسی میں ہم سے پوچھے وہ نہیں کافی تھے اب ہر وقت سوال پوچھ رہے ہیں. ہر مرحلے کا اپنا ایک تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ایسا رکھا کیونکہ آپ دیکھیے پوتگی کے بعد قیامت تک کی یہ ایک زندگی ہے برزق کی زندگی اس میں بھی خوشی اور غم ہے اس کی خوشی اور غم کے لیے سوال ہو رہے ہیں یہاں کہ اس کو کیسے گزرنا ہے جب قیامت آ جائے گی تو یہ زندگی دوبارہ ختم ہو جائے گی دیر از اندر اینڈ ٹو دس لائف قبر کی لائف اور پھر ایک اگلا مرحلہ شروع ہوگا پھر وہاں الگ سوال ہوں گے رائٹ right? جو جنت اور جہنم کا بھی حال دکھا, دکھا دیا جائے گا نا تو پھر hmm. اس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے دیکھیے شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا یہ hmm. لفظ نا, شارٹ لسٹنگ لیکن وہ فائنل ڈیسیزن نہیں ہوتا شارٹ لسٹنگ ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی, ہوتی جاتی. پھر آگے جا کر تو جو شارٹ لسٹنگ کے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ایک ہوپ ہوتی ہے اور پھر وہ ان کو ٹاپ پہ نہیں بھی رکھتے تو کہاں رکھتے ہیں نہیں ویٹنگ لسٹ کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں سی ایس ایس کیا کسی نے آپ نے کسی نے ایگزام دیا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہیں اور لے جاتے ہیں جو اس سے کم اس سے اور پھر باقیوں کو صاف کر دیتے ہیں. اسی طرح آخرت کا حساب کتاب اس لیے کہ درجے ہوگی کس گروپ میں جانا ہے کس سیکشن میں آپ کا داخلہ ہوا ہے کس ایریا میں آپ جائیں گے کہاں رہیں گے کیا کیا کریں گے کیا نہیں تو یہ پروسیسز ہیں رائٹ جس کے بعد آپ اپنی اصل منزل تک پہنچیں گے کچھ لوگ بلا حساب جائیں گے کچھ کا حساب ہوگا ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگوں کا تو اگلا حساب ہے ہی نہیں وہ پہلے سے ساکت ہو گیا کچھ کا بس اتنا ہی کافی ہے بہت اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ پہلے فوت ہو گئے وہ ابھی سہزاد بھگت رہے ہیں. کچھ ہمارے بعد فوت ہوں گے ان کا جب شروع ہوگا دیکھیے کہ جب ہم اس دنیا سے نکل جاتے ہیں نا فوت ہو جاتے ہیں تو جس دنیا میں جاتے ہیں نا وہاں ہم اس ٹائم کی لمٹ سے باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ٹائم کہاں کے لیے اس دنیا کے لیے نا آپ کو پتہ مریخ پہ ٹائم اور طرح مریخ کا دن اور طرح سارے پلانٹس پہ ایک دن کی جو مقدار ہے وہ فرق ہے کوئی دن ہزار سال کے ہیں کوئی پچاس ہزار سال کا ہے اب یہ اللہ کو پتا ہے کون کب فوت ہوا اس کو اتنے وقت میں اس برے عمل کی اتنی سخت سزا دینی ہے اس کو چار ڈگری دینی ہے اس کو دس ڈگری دینی وہاں پہ سٹوڈنٹس آتے ہیں تو جو بہت شوق سے آتے ہیں بڑے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ایک مرحلہ امتحان کا پاس ہو گیا پھر جب وہ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اب تو شروع ہوا ہے پھر انہیں وہ مشکل لگنے لگتا ہے جب دس پاروں سے گزرتے تو انہیں لگتا ہے کہ اچھا آپ تو دس ہو گئے ہیں آپ شاید آگی آسان ہوگا پتہ جاتا ہے اگلے گیارہ پارا اس سے زیادہ مشکل ہے پھر جب تیس پارے ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے اب ختم ہوا لیکن پر پر پر شروع ہو جاتا وہ ہے وہ اور مشکل ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک امتحان ہے اور اپنا ایک لائف ایک اور بات یہ کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں ہم اپنی اپنی عقل کے مطابق ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ چونکہ اللہ سبحان و نے بتایا اور ہمارا کام ہے ایمان لانا اور ہم اس کو مانتے ہیں ہمیں پتہ کیسے ہوگا لیکن یہ ہوگا ضرور جب جنت اور دوزک دکھا دی جائے گی تو یہ بتا دی جائے گا کہ تم میں دوزک میں جانا ہے تمہیں جنت میں جانا ہے صرف ڈیمو دکھائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی ہو سکتا ہوا وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یعنی کہ جنت میں تم جانے والے اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے دیکھیے جو قیامت کا دن ہے نا اگر آپ عقیدہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ اس دن کے جو مناظر اور اس دن کی جو تپش اور دھوپ اور پیغمبر جو ہیں وہ تک گھبرا اٹھیں گے تو وہ دن ایک الگ پھر ایک نیا امتحان ہے ٹھیک ہے نا مثلا اگر کوئی آپ کو یہ بتا بھی دے مثلا آپ کی شادی ہوئی کسی دوسرے ملک اور آپ کو کوئی بتائے آپ کا گھر بہت ہی اچھا ہے فلاں سٹوری پہ ہے اتنا بڑا ہے ایسا ہے ویسا ہے تو آپ کا میں آپ پہنچ جاؤں گا ہاں. پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ویزا لگوانا پڑتا ہے ادھر سے گزر ادھر سے گزر ادھر سے ادھر سے الٹیمیٹلی جا پہنچتے ہیں ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی چاہے وہ جنت میں کسی نے جانا ہے مگر یہ بیچ کے سفر جو ہے اس کے بھی مرحلے صاحب, میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ مطلب پہلے سے انجام بے شک بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا لیکن سیامت کے دن وہ ایک حجت پوری ہونی ہے عدالت لگنی ہے گواہیاں ہونی ہے وہ پورا پروسیس اللہ تعالیٰ کر کے حجت تمام کر دیں گے بالکل صحیح دنیا میں جو ہم اچھے برے اعمال کرتے ہیں تو اس کا اتنا کانسیکوینس ہمیں دنیا میں تو نہیں فیل ہوتا لیکن اللہ کے ہاں چونکہ ان کا اتنا زیادہ ڈفرنس ہے ان کے مقام میں اور ان کے نتیجے میں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ قبر میں بھی جو یہ سارے مرحلے یا حشر میں اور قیامت میں یہ سب انسان کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا ہر ہر عمل جو ہے وہ کس لائق تھا اور اس کا کیا انجام ہے تو قبر میں اس کو ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کمپلیٹ اس کا حقیقت جو ہے وہ حقیقت سامنے جائے گی چلی چیپٹر مکمل کر لیں پھر اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو جو ہونے والا وہ تو پتہ چل جائے اس پر تو ایمان لے آئے باقی پر غور و فکر جاری رہے گا آپ کو ان اچھا آگے چلتے قبر میں سکون قبر میں اپنا ٹکانہ دے کر جنتی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے قطاضہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات بتائے گی کہ مومن کی قبر ستر ہاتھ کو شادہ کر دی جاتی اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوش سبزے سے یعنی گرینری سے بھر دیا جاتا ہے کی فیلنگ بھی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی کہ وہ اہل خانہ کو اطلاع دینا چاہتا ہے جلدی وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دوں لیکن اسے کہا جاتا ہے نہیں اب آرام ہے مومن کو وہاں سلا دیا جاتا ہے یعنی آرام کرنے کو کہا جاتا ہے اس لیے قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا مومن کے لیے جہنم سے دوری ہے ان الوینا سبقت لحم من الحسن الائی کا انہا مبادون نلین سب عنها مبعدون لا يسمعون ن وهم سو فیمست خالدوں خالدون لا يحزنهم الفزع تل پاؤ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی طے ہو چکی وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے اور اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور انہیں آگے لینے کے لیے پرشتے آئیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے پھر کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کا آغاز موت کے وقت شروع ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی خوشیوں کی خبریں آپ نے سنی ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی سوچیے وہ کون سا دن کون سا موقع تھا جب آپ بہت خوش ہوئے خوشخبری پائی لیکن وہ سب ہیچ ہے اس خوشخبری کے مقابلے میں جو موت کے وقت فرشتے آ کے دیتے ہیں کیا یا تو نفسل یا ان تو میں خولی فی آئی بادی ودو خولی جنتی عبادی, عبادی کہاں ہوں گے نیک نیک لوگ جہاں یہ روبجا شامل ہوگی اور یہ بات تین مواقع پہ کہی جائے گی موت کے وقت قیامت کے روز جب اٹھ کے دوبارہ حشر کے میدان میں حساب کے لیے جائیں گے اور جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع ہوگا اس وقت یہ لوگ ہر گھبراہٹ سے دور رکھے جائیں گے اللہ کا انہا مبآدون ہر مرحلے پر ان کو اطمینان دلایا جائے گا ان کے لیے بہترین میزبانی ہوگی بہترین استقبال ہوگا بہترین مقام ہوگا پھر یہ کہ قبر میں انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ان کے لیے قبر کا مقام بھی اور قبر کا قیام بھی بہت خوشگوار ہوتا ہے ایشام بن نوروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جسے آپ کا پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہو پہچان نہیں سکتے تھے یہاں تک زبیر نے لوگوں سے کہا ول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں بلکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے تو یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو زمین کی مٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے تو ساری مخلوق پھر ان کی ہمدرد اور تابے اسی طرح شہدا کی لاشیں اور اس کے لیے مشہور واقع ایک جو عراق کے حکمران شاہ فیصل اول کے دور میں پیش آیا تھا نائنٹین تھرٹی فائیو کا جس کی کہانی میں نے صورت عمران میں جو شہادت کی آیا تھا ان کے موقع پر سنائی ہوئی ہے اور کتاب ہے یہ مشاہدات بلاد اسلامیہ از محمودہ عثمان حیدر کینیڈا میں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھیں وہ حیدرآباد دکن سے اوریجنلی تھی پھر وہ پاکستان آئے پھر وہاں سے وہاں تو ان کے والد اریگیشن میں تھے اور عراق میں اس وقت کام کر رہے تھے اور وہ اس کراؤڈ میں موجود تھے جس میں یہ لاشیں جو تھی وہ شفٹ کی گئی تھی پانی والی جگہ سے دوسری جگہ پر اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں یہ صحابہ کرام کی لاشیں جابر بن عبد اللہ اور بن جابر بن عبداللہ کی عجیب بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے والد کی قبر کھولی تھی اور الگ کیا اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کون سے ایسے امان ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو اور ہماری جو خاص طور پر جو پاکیزگی اور تہارت کا معاملہ ہے صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے اس کے اللہ کے نافرمانوں کی موت جو غافل ہے اختربل سے وهم فی غفلت غفلت میں موڑنے والے باتیں نہیں غالمی انف سم کالو فی من تم کالو کن نہ مستدا فی نہرد کالو علم تن ارد اللہ واسعت روفی ہا واہم جہنم وسا سیرا بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے پھر عذاب اور آگ کی خبر حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب انها هو قائلها ومن الى يوم يبعثون یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کوئی نیک عمل کر لوں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ مرتے وقت سخت پریشان ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں اور وہ واپس دنیا میں جا کر اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے پھر اللہ کے نافرمانوں کی ذلت اور مار مار کے ان کی جان نکالی جاتی ہے جس کی تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے اور اس کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے یہ سورت الانعام 93 کی آیت ہے سورت الانفال 50 اور 51 میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں مار مار کے جان نکالتے ہیں کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے آگے بھیجا اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں پھر فقی فیضا تفت ملائے وجوہا ہوں دوبارہ سورت محمد کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہوں گے پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا یعنی اس وقت بھی موت کے وقت بھی اور پھر آخرت میں بھی پھر اسی طرح جیسے مومن کی موت کا منظر ہے کافر کی موت کا منظر بھی ہے اسی طرح فرشتے آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس سٹارٹ ہوتے ہیں ملک الموت سرہانے بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں اے نفس خبیسہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں پھر ایک پلک جھپک نہیں مقدار میں اسے نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے گندا بدبودار کپڑا ہوتا ہے ٹاٹ ہوتا ہے بوری ہوتی ہے جس میں وہ لپیٹ کے اوپر لے جائی جاتی ہے۔ اور پھر کافر جو ہے یا اللہ کا نافرمان جو ہے اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا ہے کہ وہ جرم کر کے دنیا سے گزرا ہوتا ہے اسی طرح مسلسل عذاب کی خبر ان کو دی جاتی ہے مسند احمد میں ہے کہ اگر وہ گناہ گار آدمی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیس روح جو خبیس جسم سے نکل رہی ہے نکل قابل مذمت ہو کر نکل کھولتے وہ پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری کو بول کر اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ روح نکل جاتی یعنی اسے بار بار بتایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے ادھر سے پٹائی ہو رہی ہے ادھر سے بری خبریں سنائی جا رہی اور ادھر سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا لیکن اب وہ پوری طرح قید ہے پھر انتہائی بدبو اٹھتی ہے جیسے وہاں خوشبو ہے تو یہاں بدبو اٹھتی ہے اور ایک روایت میں رہتی کہ فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ایسی بدبو ہوتی ہے جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بری بو زمین پہ ہو سکتی پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کوئی مرحبا نہیں ہوتا اور اس کو پٹک دیا جاتا ہے واپس پھر اسی طرح جب وہ آسمان سے گرایا جاتا ہے تو سجین میں اس کا عمال نامہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح واپس جسم میں لٹائی جاتی ہے قبر کے اندر وہ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرتا ہے حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایت ہے انکانت غیر رسال اگر مرنے والا غیر رسالے نہ نیک انسان ہے تو کہتا ہے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن پائے تو بے ہو جائے پھر خبر میں سوال جواب کا حال شروع ہوتا ہے خوف کی حالت میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہا لادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا ہر سوال کا یہی جواب دیتا ہے اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اسے ایک لوہے ہے کہ ہتھوڑے سے زور سے مارا جاتا ہے اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی ہے پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے گرم ہوا آتی ہے قبر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتی ہیں پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کے آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھتا تو کون ہے تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں وہ کہتا ہے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو خوب مارتا ہے اس کو اس کے پاس لوہے کا ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس سے وہ مار پٹائی ہوتی ہے اس کی یہاں تک کہ مشرق اور کے بیچ کی ہر چیز سنتی ہے سوائے و انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ رو ڈالی جاتی ہے پھر مٹی ہو جاتی پھر رو ڈالی جاتی اور اس طرح اس کو سزا دی جاتی اور پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ستر اس میں سے اجدہے ہوتے ہیں ہر اجدہ کے سات سر ہوتے ہیں اور وہ قیامت تک اسے ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں یہ حدیث صحیح ترغیب و کی ہے اور پھر قبر میں اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا کہ جو اس کی حفاظت کرے نہ سر کی طرف نہ دائیں نہ بائیں نہ پاؤں کی طرف اب جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر کوئی اور جا کے وہاں رکھا گا ان کے لیے پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو یہاں آتے اور یہ حسرت سب سے بری چیز ہے کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کو پا نہ سکے پھر خبر میں نیند کی کیفیت سی ہوتی ہے اور پھر وہ سو نہیں پاتا کیونکہ اسے کیڑے مکوڑے سام ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں ایسے میں نیند کہاں سے آئے پھر قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ پتہ نہیں وہاں عذاب ہے یا نہیں تو قرآن پاک میں نو کی آت نمبر ٢٥ میں آتا ہے مما خط آتی ہمارا اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے حالانکہ پانی میں تو آگ نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں اور جہاں بھی ہے ان کے جسم آگ میں اور پھر عذاب قبر کا جو تسکرا ہے اس میں جو سزائیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا ایک دفعہ تم سن لیتے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وہی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس سے قریب قریب آزمائے جاؤ گے یعنی سخت امتحان ہے یہ سن کر مسلمانوں نے چیخنا رونا چلانا شروع کر دیا کہ اتنی سخت جگہ ہے وہ اور ہم کن خوش میں مبتلا نافرمانوں کے لیے قیامت اور اس کے بعد کا عذابِ رسوائی ہے تو اصل خوش نصیب وہ ہے جو عذابِ قبر سے بچتا ہے مجھے وہ ایک عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے انسان عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا سورت ملک پڑھنا شابش اور جنرلی تو نیک عمل سارے انسان کو فائدہ دیں گے لیکن وہ خاص عمل بتائیے کہ جس کو کرنے سے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ قبر کی عذاب سے محفوظ رہے گا یعنی جو پہرہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں کتنا بڑا و ثواب ہے اسی طرح شہید جو ہے اس کا پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی سارے گنا ماں جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے حورے ان سے نکاح ہوتا ہے عذاب قبر سے محفوظ کیا جاتا ہے فضا اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقو دنیا وافیہ سے بہتر ہوگا پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہونے والا عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا صورت الملک قبر کے عذاب سے روکنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے کون سی دعا تھی عذاب القبر واعوذ بک من او دن الدجال واعوذ بک من مسیحی وکم والممات <تصفح> آپ سب کو آتی ہیں؟ <تصفح> اگر آتی تو ٹھیک نہیں آتی تو یاد کر لیجئے سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جس طرح انہیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے اور کہتے اللہ کمن ادابی جہنم و اُزبی قبر و اُزبی کمن فتنا واؤد بن فتنا ولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائے گا اور جہنمی جہنم میں تو اس موت کو لایا جائے گا جنت و جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا ایک منادی یو آواز دے گا اہل جنت تب تم کو موت نہیں اور اہل جہنم تم کو بھی موت نہیں اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو رنج پر رنج ہوگا تو اچھے عمال کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے فرانس میں قبرستان کے حالات بتا رہے تھے نا آپ کو تو یہ کسی نے لکھا ہے کنسیشن کے نام سے فرانس میں قبرستان کے اندر ضلع انتظامیہ کی جانب سے دفن کیے گئے افراد کو جو زمین کرایے پہ دی جاتی ہے اس کی تفصیل ہے کچھ فرانس کے مختلف علاقوں میں ایسی زمین کے ریٹ فرق ہے مختلف دورانی کے لحاظ سے اس زمین کی چار قسمیں ہیں ٹیمپریری گرانٹ پانچ سے پندرہ سال کے درمیان تھرٹیز کنسیشن تیس سال کے لیے انیورسری کنسیشن پچاس سال کے لیے ایٹرنل کنسیشن ان سب میں سے تیس سال والے کنسیشن کی سب سے زیادہ مانگ ہے کیونکہ ان میں سے ایک نسل کور ہو جاتی ہے انہیں یعنی ایک نسل پوری پھر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک دوسری تقسیم بھی ہے فیملی کنسیشن جہاں ایک خاندان کے افراد کو دفن کیا جائے گا یعنی کنسیشن جو ہے نام ہے اس عمل کا کہ جو زمین مردے کے لیے الاٹ کی جاتی ہے اس پر ان کو دیا جاتا ہے کہ اگر فیملی رینٹ پہ لے گی اور یہ ضلع انتظامیہ کرتی ہے تو اس لیے وہ رینٹ پر ہی دیں گے اور تیس سال کے لیے ہوگی تو کتنا ہوگا چالیس سال کے لیے تو کتنا کلیکٹیو کنسیشن خاندان کے علاوہ دوسرے لوگ اکٹھے دفن ہونا چاہیں انڈیویجل کنسن ایک شخص کے لیے دفن کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے کون اہل ہے وہ افراد جو کسی خاص علاقے میں فوت ہو جائیں اگرچہ وہ وہاں کے رہائشی نہ ہوں مقامی لوگ اور تیسرے ہیں غیر مقامی جن کے لیے خاندانی جگہ حاصل کی, کی کہ خاندان کے ساتھ دفن ہو تو دوسری جگہ سے لا کے دورانی اور مقام کے مطابق ریٹ فرق ہے مثال کے طور پر پیرس شہر میں دو اسکوائر میٹر جو تیس سال سے زیادہ کے لیے ہو اس کی قیمت ٹو تھاؤزینڈ فرانکس ہے جبکہ اسی قسم کی زمین ایوینان میں 515 ہنڈریڈ فرینکس کی ہے اگر اس زمین کا کنسیشن تازہ رینیو کرانا ہو تو درانیہ ختم ہونے سے چوبیس ماہ قبل رینیو کرانا ہوتا ہے وہ نزیلی انتظامیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین کو واپس اپنے قبضے میں لے لے یا فروخت کر دے کراچی میں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے برادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی نیو آرک میں رہتے تھے پھر وہ وہاں سے آگے گئے اگر یہ لگا سکتے تو پلیز چلا دیجیے تاکہ آپ ڈائریکٹ سنیں ہماری جیٹ ہے جو نیو یارک میں مسجد کا بہت کام کر رہے تھے لیکن ان کی بیوی بی جو ہے وہ تھی ساؤتھ امریکہ کی تو انہوں نے اب آخر جب ضعیف ہی دونوں کی تو سوچا کہ اب میں اپنے میکے کی طرف بہتر رہے گا میرا جانا تو میاں کو انہوں نے پرسویت کیا کہ اب ہم برازیل جاتے ہیں کیونکہ زنیزیب کیس آرام سے ہم وہاں گزارا کر لیں گے اپنی آخری زندگی تو ہمارے جیٹ راضی ہو گیا اس میں کیونکہ مجبور تھے اپنی صحت تو گئے یہ لوگ وہاں پہ لیکن وہاں پہ پھر نہ ان کو کوئی مسجد نظر آئی نہ کوئی مسلمان ملے اچھا یہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے رابطہ رکھا تھا وہاں پہ جو امریکہ میں تھیں اور موریشس میں بچے ان کے تھے تو ان سے کہتے تھے ہیں کوئی مسلمان نہیں مسجد نہیں تو اتفاق یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت گئی موریشس وہاں سے ساؤتھ امریکہ سے اور ان کی بیٹی سے ملاقات ہوئی موریشس میں کہ پتہ چلا ان کو کہ یہ تو بزل کے ہیں تو انہوں نے ان سے ان کا کارڈ لیا وزٹنگ کارڈ اور وہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان سے کہا کہ میرے والد ہیں ساتھ میرے گھر میں تو اتفاق ہوا کہ ان کے والد اب بہت جلدی سے بیمار بھی ہوئے اور ان کے بالکل ان کا آخری وقت آ تو یہ بیٹی گئی لوٹ سے اپنے والد سے ملنے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی جگہ ہے کہاں جاؤں کیا کروں نہ کوئی کسی سے تعلق تو اس نے پھر وہی لوگوں کو کانٹیکٹ کیا وہی آدمی کو کہ میرے والد ایسے بیمار ہیں اور اگر آپ مجھے رہنے بہنے کی کو کوئی جگہ بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا آپ کو لینے وہ آئے لینے کے لیے اور پھر پتہ چلا ان کے والد ہاسپٹل چلے گئے اور بہت سیریس ہیں تو دونوں گئے ہاسپٹل ملنے کے لیے تو ان کی وہ ماں بھی تھی سوچے لیے اور پھر ملاقات ہوئی تو سب ٹیوبس وغیرہ لگے ہوئے تھے انہوں نے اپنے باپ کو کل مالما پڑھایا اور باپ ختم اور ماں تو ویسے ہی تھی ساؤتھ امیرکن مسلمان ہو گئے تھے پھر بھی کچھ علم نے تو پریشانی ہوئی یہ ایک آدمی تھے جو انہوں نے نہلایا اب کفن کا کوئی انتظام نہیں تو ہاسپٹل سے دو چادریں گئی اور اس میں ان کو لپٹ کے اب دفنا کہاں مسلمانوں کا کوئی دفن کی جگہ نہیں تو ان کو ٹیکسی میں یہ تینوں گئے ان, ان کے بھائی بھی تھے ان کی بیوی کے تو وہ پہلے پہنچ گئے قبرستان جو چار گھنٹے کا راستہ تھا دو. یہ لوگ چار گھنٹے میت کو لے کے چلے اور وہاں پہنچے وہاں پہنچے تو قبر تیار تھی بھائی نے تیار کروائی تھی وہ عیسائی بھائی نے اور وہ ان کو جب پڑھنے والا کوئی نہیں نماز وہ آدمی نے پڑھی اب ان کو یہ کہتی بیٹی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کیا کرنا میں تو سنتی رہی اچھا وہ کہتی میں نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک صبح ڈبہ رکھا ہوا ہے اور وہ ڈبے میں کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کچھ نہیں اتنی میں اموشنل اپسٹ تھی کہ میں نے پوچھا بھی اب دفن جب باپ کو کیا ڈالا باپ کو کبر میں اور اوپر سے وہ ڈبا رکھا تو پھر پوچھا اس نے ہے ہاں کیا ڈبے میں پتہ چلا وہ سوتیلی ماں کی باپ کی ہڈیاں ہیں ان کو نکالا گیا کبر سے وہ ہڈیوں کو ان کو دفن کیا گیا اور اوپر سے ڈبا رکھا آفر گیا مسلمان اور کافی قبر میں پتہ ہی نہیں کہاں واضح تھا وہ اتنا مسجد کے کام کا دفن نہیں کیا جا سکتا اور یہ وہ ہے جنہوں نے نیو یارک بنوائی خود قبرستان وہاں جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کوئی دفن ہوتا اس میں تیس سال بیس سال کے بعد اس میں سے نکال کے نئے بندے کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے شاید اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا کہ مسلمان ہی کہ قبرستان میں دفنوں کے نیچے کی ہڈیاں ہو سکتا کسی کافر کو عذاب ہو رہا ہو اور اسی قبر میں مسلمان کو ڈال دیا جائے تو اب دیکھیے کہ کسی ایسی آبادی میں رہنا کہ جہاں کوئی بھی مسلمان نہ ہو یا ہیں تو ان کے پاس تعلیم ہی نہ ہو کس قدر خطرناک بات ہے اور یہ بھی اتفاق سے یہ تبلیغ جماعت کے شخص موریشس گئے جہاں ان کی بیٹی نے ان کا کارڈ لے لیا کہ اچھا آپ ساؤتھ امیریکا سے آئے ہیں وہاں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں کوئی مسجد نہیں کچھ نہیں کیونکہ ظاہر مسجد بنوانے والے تھے تو بیٹی کو خیال آتا ہوگا اور پھر یہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ وہ اینڈ ٹائم پر بندے نے فون اٹھا اور وہ اس کو ایئر سے لا کے ہسپتال لے گیا اور پھر آخری وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا اسی نے کفن اسی نے دفن اسی نے سب کچھ کیا لیکن مسلمانوں کا قبرستان نہیں تھا اور ہڈیاں ساتھ کس کی ڈال دی گئی بیچ میں اس لیے یہ تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا اور بتانا فرض کے درجے میں ہے ہر ایک کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے السلام علیکم تازہ میں نے جمعے کو بیوہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے اور ڈنڈے سے اپنے دروازے میں جیسے کوئی دکیل کھڑا دکیل ہے تو اس کو دھکیل رہی ہے اور کافی دیر وہ یہ کر رہی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ شاید کباہر اس کے دروازے پہ کھڑا ہے تو میں اس کے ابو کو بلا کے لاتی ہوں تو وہ دیکھتے ہیں دروازہ کھول کے تو واقعی کوئی کھڑا ہوتا تو میں نے صبح اٹھ کے ان کو بتایا کہ اس طرح سے کچھ ہے تو اتوار کو ہم لوگ اس کی قبر پہ گئے تو دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر جو یہ چمکیلے سے پنے سے ہوتے ہیں جو کبروں جی وہ پوری چادر جو تھی اس کی قبر کے اوپر کسی نے ڈالی ہوئی تھی تو وہ ہم نے اتاری اور وہ سارا وہاں سے سب کچھ سمیٹا اور لفافے میں ڈال کے جو ہے وہ گھر لے کے آئے اور وہاں میں نے ان کو گھر سے سارا بتایا تھا کہ اس طرح سے ہوا ہے تو میں نے کہا وہاں انتظامیہ سے ہم پوچھیں گے یہ کون کر رہا ہے تو وہاں سے ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ساتھ والی قبر کے جو لوگ آتے ہیں نا یہ اس قبر پہ جب ڈالتے ہیں تو ساتھ اس پہ بھی ڈال جاتے ہیں تو مجھے اتنا یعنی ہوا کہ اللہ پاک کتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ جس طرح باریکی سے دین کو سمجھتی تھی الحمدللہ اور اس پر عمر پیرا تھی تو اللہ پاک نے اس کے جانے کے بعد اس کا تو بیٹی ہی پوچھ رہی تھی کہ امی قبر کا ابھی اس مٹی کا بھی تعلق اس کے ساتھ کوئی ہے تو یعنی اس سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے بعد میں بھی اس کی قبر کو کس طرح الحمدللہ للہ سے محفوظ کیا ہوا ہے اللہ پاک کرم کرے ہم سب کے حال پہ یہ اسی کے قسمت میں ہو سکتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی بیدا سے بچے جو زندگی میں بچنے کی فکر کرے گا کتنا ضروری ہے کہ خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی ان جنجالوں سے نکالیں سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ